كتاب آداب القاضي لا تصح بالآية القاضي حتى يجتمع فيلم ولا شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضة کتاب آتاب ہے قاضی کے آداب کے بیان میں پی اس باب میں صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے کہ کون کون قاضی بننے کا احل ہے اس میں کیا کیا شرائط ہیں قاضی بننے کے لیے اور پھر قاضی جب کوئی بن جائے اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کس طرح فیصلہ وغیرہ کرے گا وہ ذکر کریں گے بھائی ولازی شرائط الشہدہ صحیح نہیں ہے قاضی کی یہاں تک کہ جمع ہو جائیں فلم جس کو ولایت دی گئی ہے مولا یعنی جس کو ولایت قضاء دی گئی ہے جس میں مفول کا صیغہ ہے بھائی یعنی جس کو عہدۂ قزا سپرد کیا گیا ہے تو قاضی کی ولائسم اللہ یہاں تک کہ جس کو قاضی بنایا گیا ہے اس میں جمع ہو جائیں شرائط شہادتی شہادت کی شرائط یاد رکھیے قاضی بننے کے لیے وہی شرائط ہیں جو شہادت کی شرائط تھیں گواہی دینے کے لیے آپ نے پڑھا تھا ہر شخص گواہی دینے کا حل نہیں ہے بلکہ او... کون گواہی دے سکتا ہے جو عاقل ہو بالغ ہو اور محدود فلقف نہ ہو سمجھ میں آیا اندھا نہ ہو غلام نہ ہو بچہ نہ ہو وغیرہ آپ اس لیے باب میں تفصیل پڑ چکے ہیں بھائی شہادت کے لیے جو شرائط ہیں وہی قاضی کے لیے بھی شرائط ہیں بھائی ان شرطوں وہ شرطیں اگر پوری نہ ہوئی تو اس کو ایسے شخص کو قاضی بنانا درست نہیں ہے بھائی اس کی ولایت صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں لا ولایت القاضی قاضی کی ولایت صحیح نہیں ہے حتی یہاں تک کہ جمع ہو جائیں جس کو ولا قزا کی اس میں جمع ہو جائیں شرائط و شہادتی شہادت کی شرطیں بھائی وقون اہلی اجتہادی اور اسے اہل اشتہاد میں سے ہونا چاہیے قاضی کو یہ یاد رکھیے اولویت کی شرط ہے اولا یہ ہے بہتر یہ ہے کہ قاضی کیا ہو قاضی کو متحد ہونا چاہیے یاد رکھیے متحد اسے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے ان سے مسائل کو نکال سکے اس کو کیا کہتے ہیں متحد کہتے ہیں بھائی متحد کہتے ہیں تو یہ مشتحد ہونا چاہیے قاضی کو بھائی ہاں یہ اولا اولا یہ ہے کہ قاضی کو کیا ہونا چاہیے مشتحد ہونا چاہیے جی اولا باسب القاعث بھائی اس عہد قزا میں کس کو داخل ہونا چاہیے بھائی یاد رکھیے اگر ایک ایسا شخص ہے کہ وہ جانتا ہے اگر مجھے قاضی دی بنا دیا گیا کہ میں اچھی طرح اس عہدے کے فرائض سر انجام نہیں دے سکوں گا تو اس کے لیے اس عہدے میں داخل ہونا صحیح اس عہدے پر آنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے بھائی ہاں البتہ ایک شخص ہے اس کو یقین ہے کہ اگر مجھے قاضی بنا دیا گیا تو میں اس عہدے کے فرائض اچھی طرح سر انجام دے سکوں گا تو اس کے لیے اس میں داخل ہونا جائز ہے بھائی اس عہدے پر آنا اس کے لیے جائز ہے تو کہتے ہیں والا سب قزائی اور کوئی حرج نہیں ہے قضا میں داخل ہونے پر لیمن اس شخص کے لیے یسی خوبی نفسی ہی جس کو یقین ہو اپنی نفس پر انہو کہ وہ ادا کرے گا فرضہو ای فرض فرض امیر کس کو راجے ہے قضا کو قضا کے فرض کو اچھی طرح ادا کر سکے گا جسے یقین ہے اپنے نف پر اس کے لیے داخل ہونا جائز ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی قاضی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی بڑا مشکل کام ہے بھائی حدیث میں آتا ہے جس کو عہدہ فزاد کو پرد کیا گیا گویا کہ اسے کند چوری کے ساتھ ذبح کیا گیا سمجھ میں آیا مجھے تو اس نے تمام لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں مختلف قسم کے تو تمام مواقع میں حق پر برقرار رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بھائی لہذا اگر ایک شخص کو یقین ہے کہ میں اس عہدے کے فرائض اچھی طرح سر انجام دے سکوں گا اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے داخل ہونے میں لیکن جو جانتا ہے کہ میں اچھی طرح یہ معاملہ سر انجام نہیں دے سکوں گا اسے نہیں داخل ہونا چاہیے اور تو کہتے ہیں وقر رہی فاقل امن والا اور مکرو ہے داخل ہونا اس قضاء کے اندر لیمن اس شخص کے لیے یخاف العجز ہو جسے خوف ہے اس سے عاجز آ جانے کا ولا امن اور وہ مامون نہیں ہے اعلی نفس ہی اپنے اپنے نفس پر, پر الخیف فی ح کہتے ہیں ظلم و ستم کو جو اپنے نفس پر مامون نہیں ہے ظلم و ستم کے بارے میں فی ہی اس قضا میں بھئی بھئی ایک آدمی ہے اسے خوف ہے کہ بھئی اگر مجھے قاضی بنا دیا گیا تو میں عاجز آ جاؤں گا میں اچھی طرح فیصلے نہیں کر سکوں گا یا اسے پتا ہے کہ بھئی میری طبیعت بڑی ضدی قسم کی طبیعت ہے تو اگر میں قاضی بنا دیا گیا تو قاضی کے پاس تو بڑے اختیارات ہوتے ہیں بھئی تو میں ظلم و ستم سے اپنے نفس کی حفاظت میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی بلکہ مجھ مشتق ظلم و ستم ہوگا ضدی قسم کی طبیعت ہے جو ذرا سی میرے ساتھ ضد دکھاتا ہے میں اس کے ساتھ کئی گنا بڑھ کر ضد دکھاتا ہوں اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں بھائی تو جب اگر ایک شخص کو یقین ہے کہ نہیں بھائی میرا نفس ہے میرے قابو میں ہے میں کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا بھائی کوئی تکلیف بھی دے دے میں برداشت کر لیتا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے اسے عہد قضاء میں داخل ہونے کی اس کے لیے جائز ہے بھائی اور جسے اپنے عاجز ہونے کا یا اپنے سے ظلم ہونے کا خوف ہے اس کے لیے مغرو ہے اور اگر یقین ہے اسے کہ میں داخل ہوا تو ضرور ظلم و ستم کروں گا پھر تو حرام ہے اس کے لیے عہد قضاء میں داخل ہونا بھائی وہ یق رہی اور مکرو ہے اس قزا کے اندر داخل ہونا لیمن اس شخص کے لیے یا خاف جسے خوف ہے اس سے ظلم و ستم سے اپنے نفس پر اسے اعتماد نہیں کہ ولام بغی ایت دوبل ولایات <يَتْعَى> اور مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص ولایت کو طلب کرے یہ مناسب نہیں ہے بھائی کوئی شخص کے مجھے قاضی بنا دیا جائے ولاس <يَسْعَلَحَا> اللہ اور نہ اس کا سوال کرے بھائی تو یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی ولایت کو طلب کرے اور اس کا سوال کرے بھائی سمجھ میں آیا خود نہیں طلب کرنا چاہیے بھائی خود نہیں طلب کرنا چاہیے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص عد خزا کو خود طلب کرتا ہے اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور جسے زبردستی قاضی بنایا جاتا ہے اللہ تعالی اس پر ایک فرشتہ نازل فرماتے ہیں جو اسے مضبوط کرتا ہے وہی تو جو خود سوال کرتا ہے اسے اپنے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے یعنی اس کی اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی جاتی حق کے سلسلے میں اور جسے زبردستی بنایا گیا وہ تو تیار نہیں ہے کہ بھائی میں بھی کا اظہار کر رہے ہیں نہیں مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا بڑا مشکل کام ہے ہر ایک کو انصاف پہنچانا ہے ہر ایک کو بھائی تو وہ لیکن اسے گورنر نے خلیفہ نے زبردستی قاضی بنا دیا کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے بڑا فقی ہے فقی مسائل جانتا ہے قضا سے متعلق ساری باتیں یہ جانتا ہے اور اس سے بہتر قاضی ہمیں نہیں مل سکے گا چنانچہ انہوں نے زبردستی بنا دیا تو ایسے شخص کی مدد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل فرماتے ہیں جو اسے مضبوط کرتا ہے یعنی اس کی مدد کرتا ہے وہی مدد کرتا ہے اسے صراط مستقین پر قائم رکھتا ہے وہی فیشلی کہا ولا ولا کہا ان بگیت لبل ولا ولا اور مناسب نی کہ ولایت کو طلب کرے اور اس کو مانگے ومن فلد فی سلم دیوان القا دلیکان قبل حال محبوسین منف اللہ کلو کا مانا ہے عہدہ سپرد کرنا وَمَنْ منف اور جسے قزا سپرد کی گئی کہیں؟ وَمَنْ فلدا اور جسے عہدہ سپرد کیا گیا قزا قزا کے اندر سُلِّمَ إِلَيْهِ ہی الْقَاضِي تو سپرد کیا جائے گا اس کے کیا چیز سپرد کی جائے گی اس کے کہتے ہیں دیوان الْقَاضِي اس قاضی کا دیوان جو اس سے اللہ کا ناقبلہ ایک نئے قاضی کو ایک نئے شخص کو ایک نئے عالم کو قاضی بنایا گیا تو پچھلے قاضی کا دیوان اس کے سپرد کیا جائے گا بھائی دیوان کسے کہتے ہیں کہتے ہیں بھائی دیوان وہ تھیلے وغیرہ ہوتے تھے جس میں قاضی کے رجسٹر وغیرہ اور اس کے دستاویزات پڑی ہوتی تھی جو قاضی گواہیاں سنتا تھا ان کو لکھواتا تھا اور جو فیصلے وغیرہ کرتا تھا رجسٹروں میں ان کو نقل کرتا تھا وہ دستاویزات دی جائیں بھائی آج کے زمانے میں یوں کہہ لیں بھائی وہ فائلیں ساری کیا کی جائیں قاضی کے حوالے کی جائیں جن میں وہ مقدمات وغیرہ قیدیوں کے احوال اور دیگر چیزیں جو قاضی نے درج کی تھیں وہ ساری اس کے حوالے کر دی جائیں پھر وہ کیا کرے گا کہتے ہیں بھائی قیدیوں کے بارے میں تحقیق کروائے کون کون لوگ قید میں ڈالے ہوئے ہیں قاضی نے بھائی کوئی کوئی نا تو نہیں کہ اس نے قید میں ڈالا ہوا ان کی تفتیش کروائے گا دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں وی حال محبوسینہ وہ غور و فکر کرے گا حال المحبوسین جو محبوس لوگ ہیں قیدی ہیں قید میں ڈالے گئے ہیں ان کی حالت میں غور و فکر کرے فمن تارن حقین الزمبویا بس ان سے وہ بلوائے گا ان سے پوچھے گا بھائی اس حق کے بارے میں جس کی وجہ سے قاضی نے انہیں جیل میں ڈالا ہے کیا واقعی آپ نے فلاں کا یہ حق دینا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا ہے وہ اقرار کر لیتا ہے جی ہاں میں نے یہ فلاں کا دین دینا تھا تو اگر اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس پر وہ حق, حق کو کیا کر دے لازم جب وہ خود اقرار کر رہا ہے تو اقرار کی وجہ سے کسی پر کوئی چیز کیا کر دی جاتی ہے لازم تو اس پر بھی وہ لازم کر دے جی تو کہتے ہیں فمانی حق ان پت اعتراف کر لیا ان میں سے جس نے بھی کسی حق کا الزما تو لازم کر دے اس حق کو اس شخص پر پرا اور جس نے انکار کیا قاضی نے کہا بھائی تمہیں اس حق میں لکھا گیا اس حق میں تمہیں جیل میں ڈالا گیا بتاؤ بھائی اس حق کا تم اقرار کرتے ہو کہتا ہے نہیں میں قرار نہیں یہ مجھ پر ویسے الزام لگایا گیا تھا تو کہتے ہیں اب اس کو کے بارے میں پچھلے قاضی پچھلا قاضی کہتا ہے کہ بھائی اسے تو فلاں حق دینا تھا اس لیے میں نے اسے جیل میں ڈالا ہے کہتے ہیں پچھلے قاضی کا قول قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ وہ معزول ہو چکا وہ بھی عام لوگوں کی طرح ایک شخص بن چکا ہے اب اور عام آدمیوں کی طرح ہو چکا اس قاضی کے رعایا میں داخل ہو چکا ہے اور وہ ایک مسئلے میں ایک بات کی گواہی دے رہا ہے تو ایک گواہی سے کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک اور شخص کی گواہی نہ مل جائے تو لہذا اس معذول قاضی کے قول کو قبول نہیں کرے گا علم جی سمجھ میں آیا بھائی مگر بینا کے ساتھ بھائی تو کہتے ہیں وہ من اور جس قیدی نے انکار کیا صحیح حق کا لم يقبل قول ال معذور تو قبول نہ کرے معذور قاضی کا قول علیہ اس قیدی کے خلاف بیہینہ تین مگر کس کے ذریعے بہینہ کے ذریعے بھائی بہینہ قائم کرے پھر تو بینا کے ذریعے ثبوت ہوا بھائی فی لم تخمل بینا تو لمبا اچھا بھائی وہ اقرار بھی نہیں کر رہا وہ انکار کر رہا ہے اور کوئی بہینا بھی نہیں ہے اس کے خلاف اب کیا کرے قاضی اس قیدی کو چھوڑ دے فوراً کہتے ہیں نہیں فوراً نہ چھوڑے بھائی ہو سکتا ہے واقعی کسی حق کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالا گیا ہو تو لہذا کہتے ہیں بھائی کہ قاضی اس کے بارے میں اعلانات کروائے بھائی اعلانات کروائے جائیں گے بھائی فلاں نے فلاں شخص جو ہے وہ جیل میں ہے اس پر جس کسی کا حق ہو وہ مسجد قضاء میں حاضر ہو جائے سمجھ میں آیا بھائی اعلانات کروائیں گے اگر کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے پھر بیانہ وغیرہ پر بات چلی جائے گی اور اگر کوئی بھی نہیں آتا پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا راستہ چھوڑ دے اسے جانے دے کوئی شخص آ نہیں رہا بھائی اس کے بارے میں کچھ عرصہ انتظار کرے گا بھائی شامی میں لکھا ہے بھائی کہ ایک شخص ہے قیدی ہے وہ انکار کرتا ہے اس کے بارے میں منادی کروائی جائے اعلان کروایا جائے اور کوئی نہیں آتا تو اس سے کوئی کفیل لے لیا جائے زامین لے لیا جائے اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے کوئی شخص ضمانت دے بھائی کہ یہ کہیں بھاگے گا نہیں بھائی اگر کوئی حق کا دعوےدار آ گیا تو یہیں یہ, یہ پر ہے میں حاضر کروں گا اسے تو کوئی زمین لے کر اسے جانے دیا جائے بھائی اور اگر زامین کوئی نہیں ملتا اس کا تو پھر ایک ماہ تک انتظار کرے فوراً نہ چھوڑو چھوڑے ایک ماہ تک اعلانات کروائے اگر کوئی بھی نہیں آتا پھر اسے جانے دے بھائی تو کہتے ہیں فی الم تخمل بہین تو لمبل بھی تخلیتی اگر بہینہ قائم نہ ہو تو جلدی نہ کرے اس کے چھوڑنے پر کھاتا یو نہ دیا ہی یہاں کہ اس پر اعلانات کروائے وہ آپ کی کتابوں میں یس پہا ہے بھائی اس پر نون لکھا ہوگا ہاشی پر ہوگا یون لکھا ہوا تو یہ بعض نون سے ہے نسخہ بعض نسخوں میں یس پذہارا کا لفظ آیا وہ یہاں جڑتا نہیں ہے بھائی یون لفظ ہونا چاہیے بھائی سمجھ میں آیا تو لیکن بعض نسخوں میں آیا ہے تو اس کو اسی طرح رکھا گیا کہ یہ آیا اور بعض نسخوں میں ینضورا کا لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں وہ ینضور تھی امری اور غور انتظار کرے تھی امری اس کے معاملے میں یا غور و فکر کرے اس کے معاملے میں یوں کہ تحقیق کروا لے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں ینضورا کا معنی غور و فکر کرنا بھی اور اس کا معنی انتظار کرنے کے بھی ہیں جی غور فکر کرے یعنی تحقیق کروائے اس کے معاملے میں یا پھر یہ مانا ہے کہ انتظار کرے اس کے معاملہ میں ایک ماہ تک انتظار کرے اعلانات کروائے پھر اس کے بعد چھوڑ دے وہ فلوا اے آئی ورتیفائل وقوف اور یہ نیا قاضی جو ہے غور و فکر کرے گا فی الوا امانتوں کے اندر بھائی بھئی قاضی کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے ہیں بھائی اور جیسے یتیموں کا مال وغیرہ آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ بچہ ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس کے مال کیا, کیا کرتا ہے قاضی کے ذمہ ہوتا ہے اس کی نگرانی کرنا وہ پھر نگران وغیرہ مقرر کرتا ہے اور وہ جو اس بچے پر پھر خرچ کرتے ہیں بڑا ہونے تک اور پھر بعد میں مال اس بچے کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو امانتیں وغیرہ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوں گی قاضی کے پاس اور اسی طرح جو آمدنیاں حاصل ہو رہی ہیں بھئی وقف زمینیں ہیں وقف جائیدادیں ہیں لوگوں نے نیکی کے کاموں کے لیے وقف کی ہوئی ہیں ان ساروں کے بارے میں بھی تحقیقات کروائے گا بھئی کس کے پاس ہیں کس نے دی کیسے دی بھائی اور کیسے آمدنی خرچ ہو رہی ہے وغیرہ ساری تحقیق کروا لے گا بھئی تو کہتے ہیں ودا اور غور و فکر کرے گا امانتوں میں ورطفاقوف ارتفا کہتے ہیں آمدنی کو آمدنی وقوف جمع ہے وقف کی اور وقف جائیدادوں کی آمدنیوں میں بھی غور کرے گا فیامل وعلیٰ خاصیمہ تقویل بین تو پس عمل کرے گا اسی کے مطابق جس کے مطابق بینہ قائم ہوئی یا ترقی من ہوفی یا جس کا اعتراف کر لیتا ہے وہ شخص جس کے قبضے میں ہے وہ چیزیں جن کے قبضے میں ہے وہ وقت چیزیں وغیرہ وہ خود اس کا کیا کر لیتے ہیں اعتراف کر لیتے ہیں تو ان کے مطابق عمل کرے گا ولا اقبل قول المعزلی اور اس معذول قاضی کا قول اس سلسلے میں قبول نہیں کرے گا اللہ طرفی دی انزول مگر یہ کہ اعتراف کر لے وہ شخص بھی جس کے قبضے میں ہے وہ چیز کہ کیا اعتراف کر لے کہ ان کہ وہ جو معذول قاضی ہے اس نے یہ چیز وغیرہ کیا کی تھی اس کے سپرد کی تھی فیق بلوق لہوفی تو پھر اس قاضی کا قول قبول کر لے گا ان وقت چیزوں وغیرہ کے اندر امانتوں میں بھائی سورج سمجھ میں آگے بھائی یعنی تحقیق کروا لے جو جیسا مناسب سمجھے اس کے مطابق معاملہ کرے لیکن اوزے سزا تو خرد ہوتا ہے کسی چیز کی کوئی تحقیق ہی نہیں کرواتا نہیں بھائی اب اس کی ذمہ داری ہو چکی ہے ہر چیز کی تحقیق کروائے کہ واقعی جو چیزیں جس طرح ہیں جہاں خرچ ہونی چاہیے وہیں خرچ ہو رہی ہیں صحیح طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں چیزوں کی حفاظت اچھی طرح ہے یعنی امانتوں وغیرہ کی بھائی ساری تحقیق کروائے گا اور جو جو مناسب ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے انہی کے پاس رہنے دیتا ہے ان سے لے کر کسی اور کے پاس رکھوا دیتا ہے جو مناسب سمجھتا ہے حکمی جلوس ظاہر فلم جلیسی اور بیٹھے گا فیصلے کے لیے جلوس ظاہری یعنی ظاہر بیٹھے گا فلم مسجدی کس کے اندر مسجد میں جلو سے ظاہر سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ بیٹھے کہ وہاں ہر ایک اس کے پاس آ جا سکے بھائی ہر ایک اس کے پاس ایسی جگہ نہ بیٹھے بھائی کہ کئی چپراسی باہر کھڑے ہیں بھائی گن مین کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد سیکریٹری ہے پھر اس کے بعد دوسرا سیکریٹری ہے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا بھائی وزیر تک قاضی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا بھائی آپ کو بٹھایا گیا ہے انصاف کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے اور آپ اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے کسی سے ملتے ہی نہیں ہر آدمی کو رسائی ہونی چاہیے خاصی تک اسی لیے کہا جلو سے ظاہر ہونا چاہیے یعنی ایسی جگہ جہاں ہر ایک آ جا سکے کسی کی تفصیص نہ ہو اور سب سے بہتر جگہ کون سی ہے مسجد ہے بھائی مسجد کے اندر بیٹھے تو وہاں ہر ایک اس تک آخانی سے پہنچ سکتا ہے اپنے گھر پر بیٹھنا چاہے وہاں پر بھی بیٹھ سکتا ہے بھائی وہیں اپنی مسجد بنا لیتا ہے وہیں فیصلے کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے درست ہے لیکن وہاں بھی ہر ایک کو پھر آنے کی اجازت ہونی چاہیے اور ایسی جگہ بھی نہ ہو جو کسی کو تلاش کرو تو ملتی نہیں ہے بھائی فولا گلی سے فلاں گلی کی طرف مڑو پھر فولا گلی سے فولا بھائی ہر ایک کہاں بےچارے دور سے آئے گا کوئی کہاں سے آئے گا وہ تو تکلیف میں پڑ جائیں گے سارے لوگ ایسی جگہ بیٹھے جہاں ہر ایک اس تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے بھائی سمجھ میں آیا اور آج کل تو ایسا نظام ہے بھائی جیسا آپ دیکھ رہے انسان حیران ہوتا ہے بھائی سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اور دوسرے جج ہیں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا بھائی داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں تو کسی بھائی خوات میں سے بھی بہت اخب سے خوات ہو صرف انہی کو داخلے کی اجازت ہوتی ہے حالانکہ قاضی ہے بیٹھا ہوا ہے ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے پھر ہر ایک کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے قاضی کے سامنے بھائی سمجھ میں آیا کوئی وکیل لے کر آؤ اپنے ساتھ بھائی وکیل لے کر آؤ وہ وکیل بات کرے گا آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے بھائی آج بھی نظام ہے بھائی معاملہ میرا ہے جھگڑا میرا ہے مقدمہ میرا ہے اور مجھے بولنے کی اجازت نہیں میری طرف سے کون بولے گا وکیل بولے گا بھائی وکیل یہ کیسا نظام ہے بھائی دعو کرنے والا ہے اس کو بولنے کی اجازت ہونی چاہیے خود بات کرے خود بات کرے بھائی پھر وکیلوں کی فیس کون بھرے بھائی وکیلوں کی الگ فیس ہے اور عدالت کی الگ فیس ہے اور پھر درمیان میں جو لوگ رشوتیں لیتے ہیں اخلکار بیچ میں جو آ جاتے ہیں وہ الگ ہیں भाई کوئی عام آدمی تو انصاف کا تصور بھی نہیں کر سکتا کبھی اس کے حق میں انصاف کے ساتھ فیصلہ آ جائے تو بڑے خوشیاں مناتے ہیں بھائی انصاف ہو گیا ہمارے ساتھ ورنہ تو انصاف اگر انصاف ملتا بھی ہے ٹھیک بہت خرچہ کرنے کے بعد جا کر انصاف ملے گا ویسے نہیں کسی کو انصاف ملتا تو قاضی کو ظاہری ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں ہر ایک اس تک پہنچ سکے بھائی طالبان کا نظام تھا مولانا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمیں بھی وہ نظام دکھلا دیا کہ وہ نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سال پہلے لے کر آئے تھے آج کے اس ایٹمی دور کے اندر بھی وہ اسی طرح نافذ العمل اور اسی طرح کامیاب ہے جیسا اس زمانے کے اندر تھا بھائی وہ نظام صرف اس زمانے کے لیے نہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے تو اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش یا کسی قسم کی غلطی کی کوئی منجائش نہیں انسان کے انسان کا نظام انسان کو اپنا نظام بدلتا رہتا ہے بھائی دن رات اس میں خامیاں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ پھر اطلاع کرتا ہے طالبان کا عجیب نظام تھا وانا عجیب امن و انصاف ہوا کرتا تھا بھائی غازی کی جگہ مقرر ہوتی تھی شہر کے اندر بھائی قاضی آتا تھا اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا بھائی ہر ایک آزادی سے آ رہا ہے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے بھائی سمجھ میں آیا اور بڑی جلدی بھائی یہاں پر تو کیس چلتے ہیں سال سال تک فیصلہ ہی نہیں ہوتا بھائی کتنے سال گزر جاتے ہیں یہ تو ہر عام کیس میں اسی طرح ہوتا ہے بھائی خصوصاً زمین کا کوئی مسئلہ آ گیا کسی نے آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا آپ کی زمین ہے آپ کے کاغذات آپ کے پاس ہے سارا کچھ موجود ہے گواہ ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے مگر ایک آدمی آیا اس نے راتوں رات آپ کے پلاٹ پر بھائی اس نے چار دیواری کر دی بس موانا قبضہ ہو گیا اس کا اب کیس عدالت میں چلے گا آپ ادالت چلے بھی جائیں عدالت میں کیس چلے گا بھائی آپ کے پاس سارا کچھ موجود ہے گواہ موجود ہے کاغذات موجود ہے سب کچھ نہیں بھائی بس اب کیس چلے گا بھائی اور اتنے سالوں تک چلے گا آپ کی زندگی میں تو شاید ہی اس کا فیصلہ ہو آپ کے بیٹے کی زندگی میں ہو جائے تو بھی غنیمت سمجھیے گا یہ عجیب نظام ہے بھائی سارا کچھ موجود ہے سارے گواہ موجود ہیں سب کو پتا ہے پھر اتنی تاخیر بھائی کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے بلکہ آپ عدالت میں جانے سے پہلے تو کوئی آدمی سو دفعہ سوچتا ہے کہ میں اس عدالت میں جاؤں یا نہ جاؤں بھائی اتنا خرچہ میں کر سکوں گا جتنا سمے وکیلوں کی فیسیں اور اہلکاروں کو رشوتیں دے سکوں گا اکثر لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں بھائی اس وجہ سے اپنا حق چھوڑ دیں گے لیکن عدالت میں نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے بھائی بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے کہ فوراً مجھے انصاف مل جائے طالبان کے زمانے میں وق... آ... قاضی آتا تھا بھائی قاضی بیٹھا ہوتا شہر میں مقرر جگہ ہوتی تھی لوگ کُلم کھلا جس کا دل کرتا ہے آ رہا ہے مقدمہ پیش کر رہا ہے قاضی پوچھتا ہاں بھائی بتاؤ مدعی کون ہے کس کا دعویٰ ہے کس چیز کا دعویٰ ہے اور کس پہ دعویٰ ہے مطالعہ کون ہے بھائی پوچھ لیتا ہاں بھائی مدعی سے کہتا تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں گواہ پیش کرو اس مسئلے کے اندر تمہارے اوپر گواہ آتے ہیں وہ دو گواہ پیش کر دیتا بھائی قاضی ایک دن میں ان کی تحقیق کروا لیتا یہ گواہ کس قسم کے قابل اعتماد آدمی ہیں یا قابل اعتماد آدمی نہیں ہیں اگلے دن مقدمے کا فیصلہ ہو گیا بعض اوقات وہیں پر اس اطمینان سے فیصلہ ہو گیا بھائی بعض اوقات اگلے دن نہیں تو تین دن تک زیادہ زیادہ تین دن میں تو ہر معاملہ ختم بھائی ختم سمجھ میں آیا فوراً فیصلہ ہو جاتا تھا فوراً فیصلہ بھائی اور عجیب نظام آنا یہاں پر تو کتنی کتنی میں نے بتایا فیسیں بھرنا پڑتی ہیں بھائی اور فیصلہ عدل انصاف پھر بھی بہت مشکل ہے کہ انسان کو ملے بھائی دراصل یہ انگریز کا بنایا ہوا سارا نظام ہے انگریز جب یہاں آئے انہوں نے بر پر قبضہ کیا اور انہوں نے بر صغیر کے لوگ چونکہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے انہوں نے ان کو خابوں میں رکھنے کے لیے اپنے جابرانہ ایک نظام بنایا تاکہ کہ ہر ایک کو قابو میں کر لیں تو تقریباً وہی جابرانہ نظام ابھی تک چل رہا ہے بھائی اگرچہ اصلاح کی انہوں نے کوشش کی ہے لیکن کہاں اصلاح ہو سکتی ہے بھائی جس کی جڑ ہی بنیاد ہی خراب ہو پھر اس کے بعد کیا اصلاح ہوگی اور پھر ویسے بھی انسان کا بنایا ہوا نظام ہے تو یہاں عزل انصاف بہت مشکل ہے بھائی طالبان کے ہاں طالبان کے ہاں قاضی بیٹھتا, ہر ایک اس کے آ سکتا تھا اور چونکہ طالبان جنگ میں مصروف تھے ابھی تک ان کی جنگیں نہیں ختم ہوئی تھیں تو لہٰذا ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے ہر جگہ قاضی بھی نہیں مقرر کر سکتے تھے بھائی تو لوگ بعض اوقات دوسرے شہر دوسرے گاؤں وغیرہ سے دور سے لوگوں کو آنا پڑتا تھا مقدمات کے سلسلے میں مقدمات کے سلسلے میں تو جب تک اس کا مقدمہ چل رہا ہے اس وہ جو مقدمے کے لیے لوگ آئے ہیں ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کا سارا خرچہ طالبان کے ذمہ ہوتا تھا اور طالبان ان سے معذرت بھی کرتے تھے آنے جانے کا بھی خرچہ دیتے کھانے پینے رہائش ہر چیز ان کو مہیا کرتے کہ آپ کا کیس عدالت میں چل رہا ہے اور ہزار معذرتیں بھی ان سے کرتے کہ بھائی ہمارا کام تھا آپ کے گھر کے دروازے تک انصاف ہم پہنچاتے آپ کی بستی میں انصاف کے لیے قاضی مقرر کرتے لیکن ابھی ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم بہت زیادہ آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ آپ کے دروازے تک انصاف نہیں پہنچا سکے البتہ یہ جب تک آپ کا مقدمہ چل رہا ہے اس میں جب آپ کو آنا جانا پڑے گا کیونکہ یہ ہماری کوتا ہی ہے مملکت کی کوتا ہی ہے لہذا آپ کو آنے جانے کا رہنے کا کھانے کا سارا خرچہ ہماری طرف سے آپ کو ہم دیں گے بھائی فوراً چٹکیوں میں بھائی فوراً مقدمات ختم ہوتے تھے یہاں تو سالوں کی سالوں کی تو پرواہی کوئی نہیں ہے بھائی میں نے بتایا زیادہ زیادہ تین چار دن تک چلتا تھا کوئی بڑا ہی مقدمہ ہو جس میں زیادہ تحقیق وغیرہ کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ چند دن زیادہ چل جائے فوراً فیصلہ ہو جاتا تھا بھائی فوراً فیصلہ لوگ کتنے خوش بھائی اتنا انصاف کسی کو ملے اتنا انصاف انسان حیران ہوتا ہے یہی انصاف تو تھا کہ لوگ خود بخود طالبان کو پکارتے تھے کہ ہمارے علاقے میں بھی آؤ یہاں بھی قبضہ کرو یہاں بھی قبضہ کرو بھئی. اتنا عدل و انصاف بھائی کسی سے کسی قسم کی زیادتی نہیں بھائی بڑے سے بڑا ہو وہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا بھائی وہاں کے حکام جو تھے وہ عوام کے خاتم ہوا کرتے تھے بھئی. حاکم تو ہوتے ہی عوام کا خاتم ہے بھائی یہاں پر تو کوئی حاکم بنتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی حاکم بنتے خلائی مخلوق بن جاتا ہے بھائی ابھی تک اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بھائی سمجھ میں آیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا اب اس کی جان کو خطرہ ہو گیا مولانا سینکڑوں ہزاروں محافظ ہیں پولیس ہے اور اس کے گھر کے چاروں طرف حفاظتی ہثار قائم ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلتا ہے آگے پیچھے پولیس ہوتی ہے جہاں جا رہا ہے راستے میں ٹریفک بند کر دی جاتی ہے کہ جی کون گزر رہا ہے پلاں وزیر گزر رہا ہے پلاں گورنر گزر رہا ہے بھائی عوام کا سارا کام بند ہو جائے اس کے کام میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اس فوراً بھائی ضروری کام پر اس نے پہنچنا ہے بھئی کھا رہے پی رے عیاشی ہو رہی ہے مملکت کا پیسہ اڑایا جا رہا ہے بھائی مملکت کا پیسہ ایسے ایسے دفتر بنائے ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے بھائی انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے جبکہ طالبان کے اندر جو گورنر وزیر وغیرہ ہوتے تھے خود ہوتے تھے خادم ہوا کرتے تھے بھائی خادم ہوا کرتے تھے ہر شخص کو ان کے دفتر میں آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی. کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی صرف ایک امیر المومنین اور ایک افغانستان کا جو صدر ہوتا ان دو تک اجازت لے کر وقت لے کر ان سے ملنا پڑتا تھا کیونکہ ان کی واقعی مصروفیات بے انتہا زیادہ ہوتی تھی ہر چیز کی انہوں نے نگرانی کرنی اور احکامات جاری کرنے ہیں بھائی ان کے علاوہ باقی کوئی بڑے سے بڑا وزیر ہے گورنر ہے قاضی ہے جو مرضی جہاں بیٹھتا ہے دروازے پر ایک آدمی بھی نہیں کھڑا ہوگا ہر شخص آرام سے سیدھا جائے اس کے کمرے میں اس سے جا کر بات چیت کر لے ہوئے مجھے خود خود زمانے میں افغانستان جانے اور وہاں کا نظام دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی پی عجیب نظام تھا ہمارا نام عید کا دن تھا عید الاضحی کا دن کابل کا صدارتی محل, پریزیڈنٹ ہاؤس طالبان کے آنے سے پہلے اس محل کے سامنے جو سڑک تھی اس سڑک پر بھی عام آدمی کا داخلہ ممنوع تھا اور جب طالبان کا نظام آیا تو پھر کس نہ عوام کی کیسے خدمت ہو رہی ہے کس طرح کسی کی کوئی تفصیص وہاں ہوتی تھی عید الاضحیٰ کے دن پریزیڈنٹ ہاؤس پریزیڈینٹ ہاؤس میں گزرا وغیرہ موجود تھے بھائی وزیر خزانہ وغیرہ ہم بھی ان کے ساتھ تھے ہمارے یہ چائے وغیرہ چیز انہوں نے منگوائی بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کر یہ بتا رہے ہیں بھائی کہ ہمارے پاس بالکل اسباب نہیں ہیں کھانا پینا ان کا دیکھے تو انسان حیران رہ جائے ایک عام افغانی کا بھی کھانا پینا ان سے بہتر ہوا کرتا تھا بھائی ان سے بہتر ہوتا تھا بھائی تو عید چونکہ وہاں غربت بہت زیادہ جنگ کیوں اتنے سال سال سے جنگ جاری ہے تو بہت زیادہ غربت ہے ہر چیز تباہ ہو چکی ہے بھائی تو فوکارا عید کے دن تھے گوشت مانگنے کے لیے اور پیسے مانگنے کے لیے محل کے اندر وزیروں کے کمروں تک آ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دیں کوئی روک ٹوک نہیں بھائی عام آدمی کو تو روکنا دور کی بات فقیروں کو بھی نہیں روکا جا رہا وہ اندر آ کے کہہ رہے ہیں ہمیں گوشت دیں یا کوئی پیسے دیں یا کچھ دے دیں وہ ذرا کہتے ہیں بھئی. ہمارے پاس خود نہیں ہے کچھ کھانے کو تمہیں کہاں سے دیں بھائی ہاں جتنا ہو سکتا وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے ان کے ساتھ بھائی اور واقعات لوگوں نے اتنے واقعات لکھے انسان حیران رہ جاتا ہے اتنا امن و انصاف بھائی اتنی عوام کی خدمت ایک شخص لکھتا ہے کہ مجھے افغانستان جانے کا اتفاق گھوم رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ان کا نظام بھائی ایک جگہ پر دیکھا کچھ لوگ بجلی کے کمبے پر تار وغیرہ لگا رہے ٹھیک کر رہے ہیں میں بھی ان کے پاس جا کر کھڑا ہوا انہوں نے بتایا بھائی تارے وغیرہ کچھ خراب ہو گئی تھی اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ان کو لگے ہوئے بھائی کافی حد تک ٹھیک کر چکے थोड़ा بس اب یہ تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے मुझे شخص نے جو وہاں تھا اس نے بتایا کہتے یہ جو اس وقت पर پر چڑھا ہوا یہ ہمارا وزیر بجلی ہے بھائی کہتے اور ساتھی جو تھے وہ کام کر رہے تھے یہ تار ٹھیک کر رہے تھے ان سے صحیح نہیں ہو رہی تھی وزیر بجلی خود ساتھ یہاں لگا ہوا ہے کام بھی کر رہا ہے نگرانی بھی کر رہا ہے اور یہ مضبوط آدمی ہے ذرا اس نے ان سے تار نہیں لگ رہی تھی اس نے کہا نیچے اترو بھائی میں خود لگاتا ہوں بھائی. تم سے نہیں لگ رہی تھی سمجھ میں اور ہمارے یہاں وزیر ہو اور کوئی کام کر لے بھائی. نہیں بھائی وہ تو سوچتے ہیں یہ وزارت ہمیں ملی ہے عیاشی کے لیے ملی ہے لوگوں پر حکم چلانے کے لیے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے اپنی منمانیوں کے لیے ہمیں حکومت ملی ہے ہم کریں گے بھائی جتنا اس دوران ہم پیسہ جوڑ سکتے ہیں جوڑ دیں گے یہی تو وقت ہے پھر یہ وقت کام ملے گا بھائی اتنا مال بنا لیتے ہیں کہ کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے بھائی اللہ تو یہ بات اچھی طرح پڑھ لو بھائی انشاءاللہ بہت جلد اسلامی نظام اللہ تعالی یہاں بھی لے آئیں گے بھائی تو آپ حضرات کو آپ حضرات ان شاء اللہ قاضی بنیں گے تو کیسے فیصلہ کرنا ہے اور کس طرح عوام کی خدمت کرنی ہے یہ ساری چیزیں صاحب خدوری بتلا رہے ہیں بھائی دیکھیے وہی بات دور نکل گئی تو کہتے ہیں ویجلی سلحی جلوسن ظاہر بیٹھے فیصلے کے لیے ظاہری بیٹھنا مسجد کے اندر تہارے کا سکے من بلوہی رحم محرم قبول نہ کرے ہدیے کو مگر اپنے قریبی محرم رشتہ دار سے یاد رکھیے قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے ہدیہ قبول کرے بھائی کوئی اس کو تحفے تحائف وغیرہ دیتے ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے لینا ہاں اپنے قریبی محرم رشتے دار سے ہدیہ لے سکتا ہے یا ایسا شخص جو اس کے قاضی بننے سے پہلے بھی اس کو ہدیہ دیا کرتا تھا اب بھی اس سے ہدیہ لے سکتا ہے لیکن اتنا ہی ہدیہ جتنا وہ پہلے دیتا تھا اگر پہلے جب بھی آتا تھوڑی چیز لاتا تھا اب جب سے قاضی یہ بنا ہے اب وہ خوب زیادہ چیز لے کر آتا ہے نہیں معلوم ہوا کہ یہ اس کے عہدہ قزا کی وجہ سے اس کو دے رہا ہے تاکہ میرا تعلق اور بہتر ہو جائے اور پھر کبھی مجھے ضرورت پڑے تو یہ میرے لیے میری کیا کرے گا مدد کرے گا تو قاضی کے لیے کسی سے توفے تحائف لینا جائز نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح قاضی سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل ہمارا کوئی مقدمہ ہمارے خلاف کوئی مقدمہ قاضی کے پاس گیا تو پھر یہ ہمارے بارے میں کوئی سخت فیصلہ نہیں کرے گا بھائی ضرور ہماری رعایت رکھے گا تو کہتے ہیں ولاقب الحدیتاً اللہ رحمن محرم مین ہو اور قبول نہیں کرے گا حدی کو مگر اپنے قریبی محرم رشتہ دار سے اومن جرت عادت ہو قبل الخذہ ابی محادی ہی اور یا اس شخص سے جرت عادت کہ اس کی عادت جاری ہے قبل القضائ اس قضاء سے پہلے بی مہاداتی مہادات کہتے ہیں ہدیہ دینا اسے ہدیہ دینے کی اپنے قریبی محرم رشتے سے میں نے بتلایا ہدیہ قبول کر سکتا ہے اور ایک وہ شخص جس کی عادت ہے پہلے اہدا قزہ سے پہلے سے کیا کرتا ہے اس کو ہزیا وغیرہ دیتا ہے تو وہ شخص جس کی عادت ہی جاری ہے قزا سے پہلے اس کو ہزیا دینے کی ولا یخر دعوت اللہ انتقن بھائی قاضی کسی کی دعوت میں بھی نہیں جا سکتا بھائی سمجھ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارا نا یہ کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے تو ہاں ایسی دعوت میں جا سکتا ہے جو عام دعوت ہو خصوصی طور پر اس کے لیے کوئی دعوت کرے اس کے لیے جانا جائز نہیں بھائی ہاں قریبی محرم رشتہ دار کرتا ہے پہلے بھی کرتا ہے تو پھر اس کی دعوت میں جا سکتا ہے اور کوئی خاص دعوت کرتا ہے اس میں نہیں جا سکتا ہے اس کے لیے جانا جائز نہیں ہاں اگر عام دعوت ہے اس میں جا سکتا ہے بھائی عام دعوت کون سی ہوتی ہے یاد رکھیے عام دعوت وہ ہے کہ جہاں اور لوگ بھی بلائے گئے ہیں قاضی کے ساتھ اور قاضی نہ بھی جائے پھر بھی یہ دعوت ہوگی ضرور اور ایک وہ دعوت ہے کہ صاحب دعوت کو پتہ لگا کہ قاضی صاحب نہیں آ رہے وہ دعوت ہی منسوخ کر دیتا ہے اس نے تو کی کس کے لیے تھی قاضی صاحب کے لیے سمجھ میں دعوت خاص ہے بھائی تو دعوت خاص میں نہیں جا سکتا ہاں دعوت عام میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے تو کہتے ہیں ولہ گرو دعوت اللہ عام متن اور حاضر نہیں ہوگا کسی دعوت نے مگر یہ کہ وہ عام دعوت کو ویش الجناز المری اور جنا جنازے میں بھی حاضر ہو سکتا ہے اور مریض کی عیادت بھی کر سکتا ہے بھائی جنازے میں بھی حاضر ہو اور مریض کی عیادت بھی کرے اس لیے کہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کرنی چاہیے کوئی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے بھئی بھائی ولاف عہد القتمہ نہیں دو نا خس بھائی قاضی کے پاس دو آدمیوں کا مقدمہ چل رہا ہے بھائی ان دو میں سے کسی ایک کی دعوت کرتا ہے قاضی یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے سمجھ میں آیا بھائی ایک کی دعوت کر رہا ہے دوسرے کی نہیں کی نہیں دونوں کی کرنا چاہے کٹھی تو کر سکتا ہے لیکن ایک ہی کرے اور ایک ہی نہ کرے تو یہ درست نہیں ہے معلوم ہوا یہ شخص کی کتنا مائل ہے تو یقیناً اب انصاف کا دامن تھامنا قاضی کے لیے مشکل ہو جائے گا وہ جب اس کی دعوت کر رہا ہے اتنا تعلق ہے تو ضرور فیصلے میں بھی اس کا لحاظ رکھے گا بھائی یہ جائز نہیں ہے کیوں کہتے ہیں ولا یوزیف اور ضیافت نہ کرے یعنی دعوت نہ کرے آحد القسم دو دو فریقین میں سے کسی ایک کی بھی نو نہ قسم ہی نہ کہ اس کے قسم کی یعنی دو قسموں میں سے ایک کی تو کرتا ہے لیکن اس کے فریق مخالف کی نہیں کرتا ایسا نہ کرے فیضہ بینا فل فی جلوس بھائی جب دونوں فریق مخالف حاضر ہو جائیں دونوں ختم حاضر ہو جائیں سو واہ بھائی نہ ہو ماں تو کیا کرے ان دونوں میں برابری دونوں کو برابر جگہ پر بٹھائے بھائی یہ نہیں ایک کو تو سامنے بٹھا دیا ہاں بھائی تب سامنے بیٹھو بھائی آپ کون ہو کیا مقدمہ لے کر آئے ہو مدعا لے آتا ہے تو قاضی کہتا ہے آپ ادھر تشریف لائیے میرے پاس بیٹھ بیٹھیے بھائی آپ بلکہ اپنی کُرتی بھی چھوڑ دیتا ہے سر آپ کو یہاں تشریف رکھے میری جگہ پر بالکل برابری بھائی بڑے سے بڑا خلیفہ بھی آ جائے گورنر بھی آ جائے ایک طرف ایک غریب آدمی ہے دوسری طرف وہ گورنر پر اس نے مقدمہ کیا اور گورنر کو بھی قاضی بلوا لے وہیں پر بھائی اور دونوں کو پھر برابر بٹھائے بھائی ذرا برابر بھی کسی درجے میں بھی یہ علم نہ ہو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے فریق مخالف کو کہ قاضی اس کی طرف داری کر رہا ہے کسی بھی لحاظ سے سمجھ میں آئی بات بھائی یہ ہے اسلامی نظام بھائی عدل و انصاف بھائی اسلامی نظام عجیب ہے ہمارا نا تاریخ پڑھیں بھائی انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے خلفا کو قاضی طلب کر لیتا تھا کہ شخص کا پر دعوی عدالت میں حاضر ہو جائیں وہ آتا اور پھر ان تاریخ شاہد ہے اس بات پر قاضی ایسا فیصلہ کرتا تھا جو سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہوتا بھائی خلیفہ کے خلاف اگر بات ثابت ہو جاتی وہیں پر فیصلہ کر دیتا کہ خلیفہ صاحب اس آدمی کو راضی کیجیے نہیں تو یہ آپ کی سزا ہے آپ کو بھگتنا پڑے گی بھائی صورت سمجھ میں آگئی گئے بھائی عجیب نظام تھا تو کہتے ہیں فیضہ خزارہ جب دونوں ختم حاضر ہو جائیں سا بہنا تو برابری کرے ان دونوں کے درمیان فیل جلوسی بیٹھنے میں ول اور توجہ میں توجہ میں بھی برابری کرے یہ نہ کرے ایک کی تو بات توجہ سے سنتا ہی نہیں دوسرا بات کرتا ہے تو بہت توجہ کے ساتھ بہت اس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے یہ درست نہیں ہے بھائی اس سے دوسرے کی دل شکنی ہوگی مولانا ولا یوشا ہوا اور کسی ایک کے ساتھ بھی سرگوشی نہ کرے ولا یو شیر اور نہ اس کی طرف اشارہ کرے خاضی صاحب ایک کے کان میں جا کر بات کر رہے ہیں بھائی نہیں بھائی سرگوشی نہ کرے نہ اشارہ وغیرہ کرے نہ ہاتھ سے نہ آنکھوں سے نہ بھاؤں سے کسی چیز کے کوئی اشارہ نہ کرے بھائی سمجھ آیا اور نہ اس کسی کے ساتھ سرگوشی کرے اس سے دوسرے فریق کی دل شکنی ہوگی کہ قاضی صاحب کے پاس میں آیا ہوں انصاف کے لیے اور یہ میرے مخالف فریق کے ساتھ کان میں بات کر رہے ہیں کیا اسے پتہ نہیں سکھا رہے ہیں اس سے دوسرے کی اتنی دل شکنی ہوگی کہ وہ اپنا حق بھی چھوڑنے پر تیار ہو جائے گا کہ نہیں بھائی میں کتنی مقدمہ نہیں لڑتا بھائی پتہ لگ رہا ہے قاضی مجھے انصاف نہیں دے گا لہذا وہ اپنا حق بھی چھوڑ جائے گا بھائی ولاقجن اور کسی کو حجت کی دلیل کی تلقین بھی نہ کرے حجت بھی نہ سکھائے کسی کو بھائی سمجھ میں آیا ایسی بات نہ کرے جس سے دوسرے کو حجت سمجھ میں آ جائے دلیل سمجھ میں آ جائے مسن گواہ گواہی دینے لگے ہیں بھائی قاضی اس کو طریقے سے گواہی سکھانا چاہتا ہے دیکھو کیسے کہے گا ہاں بھائی کیا تم اس مسئلے کے اندر یہ یہ یہ اس بات کی تم گواہی دیتے ہو یہ کیا بات ہوئی قاضی صاحب آپ نے تو ساری گواہی اس کو سکھا دی بھائی؟ وہ پتہ نہیں کس انداز میں بات کرتا کیا بات کرتا آپ نے تو خود ہی سارے جملے جوڑ کر بھائی جس میں کسی قسم کا جھول نہ ہو بات خوب دوسرے کے خلاف پکی ہو جائے آپ نے پوری گواہی سکھا دی اس کو تو اس طرح نہ کرے ہاں اگر ایسا شخص ہے جس پر قاضی کی مجلس کی ایسی ہے بت ہو گئی کہ اس بیچارے سے بات ہی نہیں ہو رہی بات ہی نہیں ہو رہی اب قاضی اس کو کیا کر سکتا ہے تلقین وغیرہ کر سکتا ہے ایسے طریقے پر جس میں بدگمانی دلوں میں نہ آئے بھائی سمجھ میں آیا تو ایک شخص ہے بیچارے پر بہت ہیپت کاری ہو گئی بھائی اب اس سے بات ہی نہیں صحیح طرح ہو رہی تو ہاں پھر کاجد کی تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے لیکن ایسے طریقے پر کہ اس کے علم میں کسی قسم کا اضافہ نہ ہو اس کا خوف دور ہو جائے وہ اطمینان سے اپنی بات کر سکے بس فَإِذَا سَبَتَ الْحَقُ عِنْدَهُ وَطَلَبَ صَاحِبُ حَبْسَ غَرِيمِهِ جب حق ثابت ہو جائے قاضی کے پاس اور طلب کرے صاحب حق یعنی حقدار جو ہے وہ طلب کرتا ہے حب ص ہی اپنے مقروض کے قید کو حقدار کیا دعویٰ کرتا ہے قاضی صاحب یہ جو میرا مقروض ہے میرے پیسے نہیں ادا کر رہا ٹال مٹول کر رہا ہے اسے جیل میں ڈالیں قید کریں تو صاحب حق طلب کر رہا ہے اپنے قو کی قید کو لم یو اجل بھی تو قاضی جلدی نہیں کرے گا اس کے قید کرنے میں وَأَمَرَهُ مَا عَلَيْهِ وہ امرا ہو بھی دفاع اور حکم دے گا اسے وہ, وہ چیز دینے کا جو اس پر ہے جو دین وغیرہ اس پر ہے اس کی ادائیگی کا اسے حکم دے گا اگر وہ باز رہتا ہے یعنی ہا قدا نہیں کرتا ہا باسا ہو تو اسے کیا کرے گا قید کرے یاد رکھیے بھائی علماء لکھتے ہیں بھائی ایک مدعا اللہ ہے ایک مدعا الحا جو اقرار سے بات تسلیم کر لیتا اقرار کر لیتا ہے زید نے عمر پر دعویٰ کیا ہے اور قاضی کے پاس لے آیا قاضی نے عمر سے پوچھا ہاں بھائی اس نے تمہارے اوپر دعویٰ کیا اتنے پیسوں کا کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا وہ کہتے جی ہاں میں اقرار کرتا ہوں تو قاضی فوراً جیل میں نہ ڈالے بلکہ اسے کیا کہے جاؤ بھائی دیر کے پیسے ادا کر دو بات سابت ہوگی تم نے اس کے پیسے دینے تم نے اقرار کر لیا کیا کرو اس کے پیسے ادا کر دو اور ایک سورج یہ بہینا کے ذریعے ثبوت ہو بھائی سمجھ میں آیا تو اقرار پچھلے مسئلے میں ابھی کیا ذکر کیا ثبوت کس کے ذریعے ہوا تھا اقرار کے ذریعے دی اور زید کیا کہہ رہا ہے کہ قاضی صاحب اب اس کو فوراً جیل میں ڈالیں یہ میرے پیسے نہیں ادا کر رہا نہیں بھائی وہ تو اقرار کر رہا ہے ابھی تک اس کا ٹال مٹول ظاہر نہیں ہوا معلوم وہ ٹال مٹول سے کام نہیں لے رہا اب اسے کچھ وقت دے دیں گے کہیں کہ جلدی ادا کر دے اس کے پیسے اور اگر ایک شخص ہے وہ انکار کر رہا ہے زید امر کو لے کر آیا اور امر انکار کر رہا ہے میں نے کوئی دین نہیں دینا زید نے بہینا پیش کر دی بینا کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ امر نے زید کے پیسے دینے بہینا کس نے قائم کی ہے زید نے اور امر نے اس کے پیسے دینے کہتے ہیں آپ اس سے کہ. یہ کہنا بھی ضروری نہیں قاضی کے لیے کہ بھائی اس کے پیسے ادا کر دو فوراً اسے جیل بھیجوا دے کیونکہ اس کی تال مٹول تو, تو پہلے ظاہر ہے وہ بات اس نے کوئی تسلیم کی وہ تو انکار کر رہا تھا پیسوں کا معلوم ہے ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا اور ٹال مٹول کی وجہ سے پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جیل میں ڈالا جائے گا اسے اور کچھ عرصہ جیل میں رکھیں گے تاکہ پتا لگ جائے بھئی، مال وغیرہ اس کے پاس ہے. تو فوراً ادائیگی کر کے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرے گا بھائی اب آ مارا ہو بدا فیمہ آلے ہی قادی حکم دے گا اس شخص کو جو مدعا الحدہ فیمہ آلے ہی اس چیز کی دینے کا جو دین اس پر ہے نہا اگر وہ باز رہتا ہے رکا رہتا ہے دین ادا نہیں کرتا ہسا اسے کیا کر دے گاض میں گا دین ان ہر ایسے دین کے اندر ہو جو اس پر لازم ہوا ہے بدال بطور بدلا کے ایسے مال سے ہاسالا پیے دی ہی جو اس کے قبضے میں آیا ہے اس کے ہاتھ میں حاصل ہوا ہے مسئلہ یاد رکھو بھائی توجہ کرو یاد رکھیے جب کسی شخص کے پاس مال ہو اور وہ ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرتا ہے اپنا دین ادا نہیں کرتا تو قاضی کے پاس جا کر وہ قرض کا کیا مطالبہ کرتا ہے کہ قاضی صاحب یہ میرا دین ادا نہیں کر رہا آپ اسے جیل میں ڈال دیجئے وہ بینا ذریعے اپنے دین کو ثابت کر دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے جیل میں اس مقروض کو جیل میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس کے پاس مال موجود ہے یہ پھر بھی ادائیگی نہیں کر رہا تو قصا کے مطالعے پر قادض اسے جیل میں ڈال سکتا ہے تاکہ وہ جلد سے جلد کیا کر دے دین کو ادا کر دے سمجھ میں آیا بھائی ایک شخص پر دین ہے کے پاس مال بھی ہے پھر وہ ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو قصبہ کے مطالعے پر قادضی اسے جیل میں ڈال سکتا ہے بھائی جیل میں اسے ڈال دے گا البتہ اگر ایسا شخص ہے جس کے پاس مال ظاہر نہیں ہے اور اس پر دین ثابت ہو جاتا ہے اور پھر وہ مطالبہ کرتا ہے خط کا کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور مقروض کہتے ہیں میرے پاس مال ہی نہیں ہے میں تو غریب آدمی ہوں مال ہوتا تو میں ضرور ادا کر دیتا میرے پاس مال ہی نہیں ہے میں کہاں سے ادائیگی کروں تو یاد رکھیے پھر اسے قاضی جیل میں نہیں ڈالے گا بھائی ہاں دو قسم کے دیون ہیں ان کے اندر قاضی اسے جیل میں ڈال دے گا اگرچہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے دو قسم کے زیون ہیں بات سمجھ میں آئی بھائی کیا بات کی میں نے کہ جب بھی کسی شخص پر دین ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو اور پھر وہ ادائیگی نہیں کرتا ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرتا ہے تو قرض کرفا کے مطالبے پر قاضی اسے جیل میں ڈال سکتا ہے قاضی اسے جیل میں ڈال دے گا تاکہ وہ جلد سے جلد کیا کرے ادائیگی کی کر کے اپنے آپ کو چھڑوائے البتہ اگر ایسا شخص ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ اس کے پاس مال ہے یا مال نہیں تو اس صورت میں اگر وہ کہتا ہے میرے پاس مال ہے ہی نہیں تو پھر اسے جیل میں نہیں ڈالا جائے گا ہاں اگر سب کا کے ذریعے ثابت کر دے کہ اس کے پاس مال ہے تو پھر بھی اسے کہہ کر سکتا ہے خاضی جیل میں ڈال صورت سمجھ میں آ گئی ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میرے پاس مال نہیں ہے اس کے اوپر دین ثابت ہو گیا لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس مال ہی نہیں ہے اور قسفہ ادھر مطالبہ کر رہا ہے کہ اسے جیل میں ڈالا جائے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال دیں تو اس پر ثابت ہو گیا البتہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے جس کے ذریعے میں ادائیگی کروں تو قاضی اسے جیل میں نہیں ڈالے گا بھائی الا یہ کہ وہ قصفہ بینا کے ذریعے ثابت کر دے کہ اس کے پاس مال ہے جب بھیا کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اس کے پاس مال ہے پھر یہ ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو اب اسے قاضی کیا کرے گا جیل میں سمجھ میں آئے تو جیل میں تب ڈالا جاتا ہے جب اس کی ٹال مٹول ظاہر ہو جائے کہ مال ہونے کے باوجود یہ پھر کیا کر رہا ہے کبھا کو تنگ کر رہا ہے ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے قبض کی ادائیگی نہیں کر رہا تو اسے جیل میں ڈالا جائے گا لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے میرے پاس مال نہیں ہے اس کے پاس مال ظاہر نہیں ہے اور وہ بھی کہتا ہے میرے پاس مال نہیں ہے تو قاضی اسے جیل میں نہیں ڈالے گا یہ کہ کے ذریعے ثابت کر دے کہ اس کے پاس مال موجود ہے البتہ دو تیون ایسے ہیں جن کے اندر اسے مقروض کو جیل میں ڈالا جائے گا اگرچہ وہ یہ کہتا رہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے ایک وہ دین جو کسی آقد کی وجہ سے کسی پر لازم ہوتا ہے کوئی شخص اپنے اوپر آقد کی وجہ سے کیا لازم کر لیتا ہے دین ایسا آکد کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پہ دین لازم ہو گیا مثلا بھائی نکاح کیا بھائی جب نکاح کیا تو بیوی کا مہارت اس پر کیا ہو گیا لازم ہوا وہ دین ہے اور یہ دین کس وجہ سے اس پر لازم ہوا ہے حاقد کی وجہ سے اسی طرح کفالت ہے کسی مسئلے میں کسی کا زامین بن گیا کہ یہ پیسے ادا کرے گا اگر اس نے ادا نہ کیے تو میں ادا کروں گا اب وہ اصل آدمی ادا نہیں کر رہا تو وہ جو قصا تھا وہ اس کے پاس آ گیا لاؤ بھائی تم نے کہا تھا تم نے ضمانت دی تھی اس آدمی کی اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا اب تم پیسے ادا کرو تو یہ بھی اس نے اپنے اوپر پیسے لازم کیے اور کس کی وجہ سے آپے کفالت کی وجہ سے سمجھ میں آیا؟ تو کفال، کسی بھی کی وجہ سے جب کسی انسان نے اپنے اوپر پیسے لازم کیے ہیں تو اس سلسلے میں انسان اپنے اوپر مال کو ویسے لازم نہیں کرتا یقیناً وہ مالدار ہوتا ہے تو اپنے اوپر کیا کرتا ہے مال کو بھئی ایک آدمی غریب ہے وہ کبھی اپنے اوپر پیسے لازم کرے گا یہ ایسا عقد کر رہا ہے جس کے ذریعے اپنے اوپر پیسے لازم کر رہا ہے معلوم ہو اس کے پاس اتنی گنجائش ہے جبھی تو اپنے اوپر کیا کر رہا ہے مال کو یہ کسی کی ضمانت دے رہا ہے معلوم ہو یہ اس کی ادائیگی کر سکتا ہے جبھی تو اس نے زمانت دی تھی اب اب ادانی کر رہا ہوں تو اب اس کو جیل میں ڈالیں گے بھائی سمجھ میں ہے عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے مہر اپنے اوپر لازم کر رہا ہے بھائی معلوم ہو یہ ادائیگی کر سکتا تھا جب ہی تو اس نے اپنے اوپر پیسے لازم کیے جب کوئی شخص ادائیگی نہ کر سکتا ہو وہ کبھی بھی اپنے اوپر پیسوں کو لازم نہیں کرتا تو یہ اس کے مالدار ہونے کی دلیل ہے لہٰذا اس وجہ سے اس کو جیل میں ڈالیں گے تو آپس کی وجہ سے کوئی انسان اپنے اوپر مال لازم کرے تو اس مال کی وجہ سے کیا کیا جا سکتا ہے اسے جیل میں ڈالا جا. اسی طرح کوئی ایسا دین انسان پر آئے اس پر ویسے ہی نہیں آ گیا بلکہ بدلے کے طور پر جسے بھی مال حاصل ہوا تھا بدلے کے طور پر جسے بھی مال حاصل ہوا تھا مسن دیکھو ایک شخص نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی ہے गाड़ी گاڑی خرید لی اب یہ گاڑی کی قیمت اسے سمن اسے دینے پڑیں گے یہ اس پر دین ہو گیا لیکن یہ دین اس پر ویسے ہی آیا ہے یا بدلے میں اسے بھی مال حاصل ہوا تھا بائیس آدمی نے پانچ لاکھ روپے دینے ہیں مفت میں پانچ لاکھ دینے ہیں یا اس نے بھی کوئی مال لیا ہے اس نے بھی مال لیا ہے جو یعنی اس نے گاڑی نہیں تھی پانچ لاکھ والی جب ہی تو اس کو اب کتنا دینا پڑ رہا ہے پانچ تو معلوم ہوا پانچ لاکھ والی گاڑی اس کے پاس ہے جب پانچ لاکھ والی گاڑی اس کے پاس ہے یہ مالدار ہوا اور پھر وہ دوسرا شخص پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے یہ پیسے ادا نہیں کر رہا حالانکہ مال تو اس کے پاس آیا ہے یہ دین پر ویسے آیا بلکہ بدلے میں بھی اسے بھی کیا حاصل ہوا وہ بھی دین کتنا ہے لاکھ اور گاڑی اس کے پاس مال ہے وہ بھی کتنا ہے لاکھ کی ادائیگی کر سکتا ہے اور پھر ادائیگی نہیں کر رہا ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو مدا ہی نے آ کر کہا یہ میرے پیسے نہیں دے رہا اسے جیل میں ڈالا جائے بھائی کس وجہ سے اس کے اوپر کیوں دینا ہے آپ کا دین اس نے جی اس نے مجھ سے فلاں چیز خریدی تھی تو اب اسے جیل میں ڈالا جائے گا کیونکہ یہ اس پر دین ویسے نہیں آیا بلکہ ایسے مال کے بدلے میں آیا ہے جس پر اس نے قبضہ کیا تھا ایسی گاڑی یا ایسی چیز کے بدلے آیا ہے یہ سمن اس پر جس پر اس نے کیا کیا تھا قبضہ کیا یہ مسئلہ مانا نا بدل भी وہ بھی ایسا اچھا دین ہے بھائی ایک آدمی دوسرے سے लेता لے لیتا ہے دس لاکھ روپیہ के قرض کے لے لیا اب بعد میں اس نے واپس بھی تو کرنا ہے تو وہ بدل قرض اس پر دین ہو گیا بدل خاص کیا ہوا اس پر دین ہو گیا بدل دے گا یا نہیں دے گا دس لاکھ کا بعد میں تو بدل خاص اس پر دین ہوا لیکن ویسے دین ہوا یا اس کو بھی مال حاصل ہوا تھا بدلے میں جس کو بھی بدلے میں اور اس نے اس مال پر قبضہ بھی کر لیا تھا تو جب یہ دس لاکھ پر قبضہ کر چکا ہے معلوم ہوا اس کے پاس مال ہے اور یہ اس کو ادا نہیں کر رہا ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو اسے کیا کیا جائے گا جیل میں تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ دو قسم کے دیون ایسے ہیں جس کی وجہ سے حقدار مطالبہ کرے تو مقروض کو جیل میں ڈالا جائے گا حقدار کو جیل میں ڈالا جائے گا کون کون سے دو حق ہیں بھائی کون کون سے دین ہیں ایک وہ دین جو کسی آگت کی وجہ سے انسان نے اپنے اوپر لازمی کیا ہو اور دوسرا وہ دین ہے جو انسان پر کسی ایسے مال کے بدلے میں آیا ہے جو اس کو جس پر اس نے کیا کیا تھا قبضہ کیا تھا دیکھیے صاحب خزوری خود بھی بسلا رہے ہیں تناہو اگر اس وہ باز رہا وہ قرض دین ادا نہیں کرتا تو خابا تو قادی اسے جیل میں ڈالے گا کلین دین نکیرا ہے لذیمہ اس کے بعد فیل آیا نکیرا کے بعد فیل آیا تو کیا بنتے ہیں موصول صفت بنتے ہیں شیل صفت بنے گا اسی طرح آگے آ رہا ہے مال نکرہ ہے اس کے بعد کا آیا یہ بھی آپس میں کیا بنیں گے موسو صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں اب دیکھنا ترجمہ بھائی حاباتا ہو قاضی اسے قید کرے گا فی کل دین لازمہ ہو ہر ایسے دین میں جو اس پر لازم ہوا ہے بدلن بطور بدلا کے کس چیز کے بدلے کے طور پر یہ دین لازم ہوا ہے کہتے ہیں ان مال ان فی ہی ایسے مال کے بدلے میں جو اس کے ہاتھ میں یا اس کے قبضے میں حاصل ہوا ہے یعنی جس پر اس نے کیا کیا ہے قبضہ کیا ہے سمن المبیائی جیسے مبیائی کے سمن یہ مبیائی کے سمن انسان پر دین ہوتے ہیں لیکن کیا یہ دین اس پر ویسے ہی لازم ہوا ہے یا بطور بدلہ کے بطور بدلا کے اور بدلا بھی کس چیز کا ہے ایسے مال کا جس پر اس نے کیا کیا تھا قبضہ کیا تھا یعنی مبیے پر وہ بدل قرض دیکھو بدل قرض کی ایسا دین ہے جو انسان پر کیا ہوتا ہے لازم ہو تاریخ پہ نظر بھی رکھنا بھائی کلو کل دین الز میں اس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں بدل قرض کی بدل قرض ایسا دین ہے جو اس شخص پر لازم ہوا ہے بطور بدلہ کے ایسے ماں سے جو حاصل ہوا اس کے ہاتھ میں جس پر اس نے قبضہ کیا تھا ایک یہ بھائی اس دین کے اندر بھی قید میں ڈالے گا یا ہر ایسا دین علت ماہو اس کا عطف لازیمہ پر ہے ہر ایسا دین جو انسان اپنے اوپر لازم کرتا ہے کسی ہر ایسے دین میں جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہو بے عقد ان کسی عقد کی وجہ سے کل مہر جیسے کہ مہر ہے ول کفالت اور جیسے کفالت ہے ولا ما اور قید میں نہیں ڈالے گا ان کے علاوہ اور ان کے علاوہ اور دیون میں قید میں نہیں ڈالے گا ہاں بھائی یہ معنی ہے کہ بالکل سرے سے ڈال ہی نہیں سکتا قید میں باقی دیون میں اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے قاضی صاحب میں تو فقیر ہوں محتاج ہوں ادائیگی نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت میں ان باقی دیون میں قید میں نہیں ڈالیں گے لیکن ان دیون میں اگر وہ کہہ بھی دیتا ہے میں فقیر ہوں محتاج ہوں قاضی صاحب پھر بھی اس کو کیا کیا جائے گا جیل میں ڈالا جائے گا بھائی اس لیے کہ آقد کے ذریعے خود اپنے اوپر مال کو لازم کیا معلوم ہو یہ غریب نہیں ہے ورنہ کبھی اپنے اوپر مال کو لازم نہیں کر تو عقد نے اس بات کی نفی کر دی کہ یہ غریب ہے معلوم ہو یہ غریب نہیں نیس وہ جو دین اس پر آیا دوسرا بدلے کے طور پر وہ دین ویسے نہیں آیا بلکہ بدلے میں اس کے اس نے بھی کس چیز پر قبضہ کیا تھا مال پر معلوم ہو اس کے پاس وہ مال ہے تو یہ مالدار ہے سمجھ میں آیا تو ان چیزوں میں اس کے یہ کہنا کہ میں محتاج ہوں فقیر ہوں اس کی اس طرف توجہ نہیں کریں گے اور باقی دیون کے کی اندر کیا کیا جائے گا یہ جی؟ باقی دیون میں اگر کہہ دیتا ہے میں غریب ہوں محتاج ہوں تو اس صورت میں اسے جیل میں نہیں ڈالیں گے یہ مانا ولا سہو فیما سوا ذالیکا اور قید میں نہیں ڈالے گا اس کو ان کے علاوہ اور دیون میں اذا قال انی فقیر جب وہ یہ کہہ دے کہ میں فقیر ہوں اللہ عیس بتاغ غریم ہوں ان نہ لگو مگر یہ کہ ثابت کر دے اس کا قرض کہ اس, کے اس کا مال ہے اس کے پاس ہاں اگر وہ بہینہ سے یہ کہہ رہے میں فقیر اور محتاج ہوں ان کے علاوہ کوئی اور دین ہے جو اوپر ذکر ہوئے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور دین ہے یہ کہتا ہے میں فقیر اور محتاج ہوں اس لیے ادا کا کر قاضی اسے جیل میں نہیں ڈالے گا لیکن اگر اس کا خاک بہینا لے آتا ہے قاضی صاحب یہ غریب محتاج نہیں ہے اس کا فلاں بینک میں اکاؤنٹ ہے فلاں جگہ اکاؤنٹ ہے فلاں جگہ اس کے اتنے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے تو پھر اس صورت کے اندر بہینا پھر اسے قید میں ڈالے گا کیونکہ اب یہ بات بینا سے ثابت ہو گئی کہ اس کے پاس مال ہے بھائی یہ مانا اللہ پتا غریم کر دے اس کا ہے بھائی کتنا اثر جیل میں ڈالے گا قاضی صاحب بتلائیں گے دو مہینے یا تین مہینے تک جیل میں ڈالے اور اس کی تحقیق کرواتا رہے کہ اس کے پاس مال ہے یا ویسے ٹال مٹول کر رہا ہے بھائی ٹال مٹول کر رہا ہے واقعی اس کے پاس مال نہیں ہے بھائی تو تحقیق کروا لے لیکن دو یا تین مہینے یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے بھائی صحیح قول یہ ہے کہ قاضی کی مرضی ہے جتنا وہ مناسب سمجھتا ہے اتنا حادثے کے لیے جیل میں ڈال دے سمجھ میں آیا کیونکہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں ایک آدمی ہے اس کو دو دن جیل میں رکھیں گے وہ کہہ گئے بھائی میں پیسے دیتا ہوں مجھے جانے دو بس کسی طرح پیسے سارے ادا کر دے گا ایک آدمی ہے اس کو آپ پانچ چھ مہینے بھی قید میں رکھیں گے اس کو اثر نہیں ہوگا بھائی تو جتنا قاضی مناسب سمجھتا ہے اتنا جیل میں ڈال سکتا ہے تو کہتے ہیں شَحْرَيْنِ سَتَنِ اور قید میں ڈالے گا اسے دو یا تین معمس الوان ہو پھر اس کے بارے میں پوچھے گا فَإن لم یس دھر لہو مالون خلا سبی اگر ظاہر نہ ہو اس کا کوئی مال خلا سبی تو اس کا راستہ چھوڑ دے گا یعنی اسے جانے دے گا وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَمَائِهِ بھئی قاضی نے, اسے چھوڑ دیا قاضی نے کہہ دیا بھئی اس کے پاس مال نہیں ہے واقعی میں نے تحقیق کروا لی ہے آپ قرضہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جہاں جاتا ہے پیچھے پیچھے جاتے ہیں بھئی لاؤ بھئی ہمارا قرضہ دو لاؤ بھائی ہمارا قرضہ ادا کرو اس ہر وقت اس کے پیچھے پڑے ہوئے تو کیا قاضی ان کو منع کر دے کہ بھائی اس کے پاس مال نہیں ہے اسے تنگ نہ کرو بھائی ابھی فی الحال کچھ انتظار کر لو کہتے ہیں نہیں قاضی ان کو روک روکے گا یہ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے اس لیے کہ مال کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا کسی بھی وقت انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے اس کو مال حاصل ہوتا جائے گا یہ اپنی وصولی کرتے رہیں گے یہ مانا والا یا خول اور ہائل نہ ہو قازی بے نہ ہو بہنا ہو را ماہی اس شخص کے درمیان اور اس کے قطبوں کے درمیان وَيُحْبَسُ الرَّجلُ فی ولا يحبس الْوَالِدُ فِي رجول وَلَدِهِ بھائی ایک آدمی اب اپنی بیوی کا نفقا نہیں ادا کرتا اس کو, سمجھ میں آیا تو کیا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اگر عورت مطالبہ دی ہے کہتے ہیں ہاں بھائی اس کو جیل میں ڈالا جائے گا کیونکہ نفقہ ضروری ہے عورت کی بقا کے لیے ہو سمجھ میں آیا اسے کھانا پینا نہیں ملے گا پھر تو اس کی ہلاکت کا خطرہ لہٰذا یہاں جیل میں ڈالیں گے اسی طرح بیٹے نے اپنے والد نے دعویٰ کر دیا قادم صاحب اس نے انہوں نے میرا دین دینا ہے فلا مسئلے میں میں نے ان کو اتنے پیسے دیے ہیں یہ اب تک ادائیگی نہیں کر رہے تو کیا والد کو اپنے بیٹے کی وجہ سے اپنے بیٹے کے دین کی وجہ سے قید میں ڈالا جا سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی والد کو والدین کو ان کے بیٹے کی وجہ سے کوئی تکلیف دینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فلا والماف یو ولا انہیں نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو تو معلوم اولاد کے لیے جائز نہیں کہ والدین کو ادنا تکلیف بھی دیں تو یہاں بھی اگر ہم کیا کریں گے بیٹے کے دین کی وجہ سے باپ کو جیل میں ڈالیں گے تو گویا یہ تکلیف کون دے رہا ہے بیٹا دے رہا ہے اور بیٹے کے لیے تو تکلیف دینا جائز نہیں ہے اسی لیے آپ نے پڑھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اسے کے میں قتل نہیں کیا جائے گا ہاں گنا ہے بہت بڑا آخرت میں عظیم واقضہ ہوگا لیکن دنیاوی اعتبار سے صرف ہم بات کر رہے ہیں قصاص نہیں آئے گا ہاں البتہ اگر ایک شخص ہے اس کے چھوٹے بچے ہیں نابالغ ہیں ان کا نفقا بھی تو والد پر ہوا کرتا ہے اگر یہ ان کا نفقا نہیں دیتا تو پھر اب جیل میں ڈالا جائے گا بھائی اب جیل میں کیوں ڈالتے ہو اب بھی تو اولاد سبب بن رہی ہے والد کی تکلیف کا کہتے ہیں بھائی اب ضروری ہے اب اگر یہ خرچہ پہ نہیں کرتا تو ان کی ہلاکت کا خطرہ ہے اس لیے اب کیا کیا جائے گا اسے یہ انہیں ہلاکت سے بچانا بھی تو ضروری ہے بھائی تو ان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے تاکہ نفقا ادا کرے پھر بھائی کہتے ہیں وہیقبص الرجلفی نفقتی زوجہ دیں گی قید کیا جائے گا آدمی کو اس کی بیوی کے نفقے کے اندر غلائی بس الوا لفی دینی والا اور قید نہیں کیا جائے گا والد کو اپنی اولاد کی دین میں اللہ ادم تنا فاق علیہ مگر اس وقت جب کہ یہ باز رہے ان پر خرچ کرنے سے یعنی وہ چھوٹے ہوں اور یا یعنی ان پر خرچ کرنے سے باز رہے تو پھر جیل میں ڈالیں وہ عجوز وضا المر اطفی اللہ فل خد بھائی عورت فیصلہ کر سکتی ہے یعنی اسے قاضی بنا سکتے ہیں یا یعنی بنا سکتے کہتے ہیں بھائی عورت کو بھی قاضی بنا سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے درست نہیں ہے جائز ہے بھائی لیکن بہتر عورت کو قاضی نہیں بنانا چاہیے اس لیے کہ آپ نے پڑھا قضا کی جو شہادت کی اہلیت رکھتا ہے وہ قضا کی بھی اہلیت عورت گواہی دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی قاضی کے پاس جب گواہی اس کی قابل قبول ہے تو اس کا قاضی بننا بھی صحیح ہو گیا اور لیکن یاد رکھیے جیسے حدود و قصاص کے مسئلے میں اس کی گواہی قبول نہیں تھی تو حدود و قصاص میں عورت کی خزا بھی جائز نہیں تو قاضی اگر بن بھی جائے تو پھر حدود و قصاص کے علاوہ باقی مسائل میں تو فیصلے کر سکتی ہے حدود و قصاص میں نہیں نافذ ہوگا اس کا فیصلہ کہتے ہیں فِي كُلِّ شَيْءٍ جائز ہے عورت کا فیصلہ کرنا ہر چیز کے اندر إلا الحدود مگر حدود اور قصاص جو ہیں کہ ان میں جائز نہیں فی الحق شہیدہ آئندہ صورت مسئلہ یہ آپ نے ایک شخص پر دعویٰ کیا اور وہ شخص رہتا ہے مثلا اسلام آباد میں ہے اسلام آباد میں اور آپ نے دعویٰ کرنا ہے آپ کے گواہ یہاں لاہور میں موجود ہیں اب کیا, کیا جائے بھائی کہتے بھائی یہیں قاضی کے پاس مقدمہ کر دو اور اپنے گواہ پیش کر دو قاضی کے پاس دعویٰ کر دیا آپ نے لاہور میں اور دو گواہ اس مسئلے میں پیش کر دیے گواہوں نے گواہی دے دی قاضی کیا کرے گا ان گواہوں کی گواہی کو لکھ لے گا بھائی پھر لکھنے کے بعد اس گواہی کو بھیج دے گا اسلام آباد کے قاضی کے پاس کہ میرے پاس کیا کیا تھا دو گواہوں نے اس طرح گواہی دیا فلاں فلاں آدمی پر اس اس مسئلے کے اندر بھائی تو یہ جو گواہی بھیجی ہے ایک قاضی نے دوسرے کی طرف یہ نقل شہادت ہے مانا نا گواہی بھیج رہا ہے دو گواہوں کی گواہی کو ادھر سے نقل کر رہا ہے بھائی یہیں پر قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ فریق مخالف موجود نہیں ہے وہ غائب ہے اور کسی کی غیر موجودگی میں نہ اس کے حق میں فیصلہ کرنا جائز ہے نہ اس کے خلاف فیصلہ کرنا تو قاضیاں گواہی تو سن لے گا لیکن فیصلہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے تو اس قاضی کے پاس بھیج دے گا اس کو کہتے ہیں کتاب القاضی کیا کہتے ہیں کتاب القاضی یہ کیا کس چیز کا نام ہے بھائی گواہی گواہی منتقل کی جا رہی ہے دراصل لاہور سے اسلام آباد تو کتاب عربی میں خط کو کہتے ہیں خط بھائی ایک قاضی کا خط دوسرے قاضی کے نام سمجھ میں آیا یہ ہے وہ کتاب القاضی الاقاضی جو اس میں گواہی منتقل کی جاتی ہے اور یہ کن کن چیز چیزوں میں جائز ہے بھائی یاد رکھیے یہ تمام حقوق کے اندر جائز ہے قصاص میں جائز نہیں ہے کیونکہ حدود و قصاص ادنا شبہ کی وجہ سے بھی کیا ہو جایا کرتے ہیں تاخب ہو جایا کرتے ہیں لہذا ان کے اندر یہ جائز نہیں ہے باقی تمام حقوق کے اندر ایک قاضی دوسرے قاضی کی طرف خط لکھ سکتا ہے گواہی کو منتقل کر سکتا ہے لیکن یاد رکھیے بھائی اس میں کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کی طرف خط بھیج رہا ہے جس میں گواہی درج ہے دو گواہوں کی تو ویسے ہی نہیں بھیج دے گا خط لکھا اور مدعی کے حوالے کر دیا لو اب یہ میں نے گواہی لکھ لی ہے لے جاؤ بک قاضی کے پاس بلکہ کیا کیا جائے گا قاضی دو گواہ بھی بنائے گا ان کو خط دے دے گا کہ لو میرا یہ خط اسلام آباد کے قاضی کے پاس لے جاؤ قاضی کیا کرے گا جو خط بھیجنے والا ہے دو گواہ بھی بنائے گا جو جا کر گواہی دیں گے کہ یہ ہمیں لاہور کے قاضی نے خط دیا تھا ہم گواہی دیتے ہیں اور یہ خط اب آپ وصول کر لیں اسلام آباد والے قاضی سے کہیں گے وہاں جا کر کیا کریں گے باقاعدہ گواہی دیں گے کہ یہ کس کا خط ہے بھائی اس طرح تو ہر کوئی خط جھوٹا بنا کر لے جائے گا تو اس کے ساتھ ہی لہذا کیا ہونا ضروری ہے خط کے ساتھ جب گواہوں جب کا جب ہونا ضروری ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی تو دوسرا اسلام آباد والا قاضی خط قبول نہیں کرے گا ہاں جب گواہی دے دیں وہ کہ یہ فلاں کا جب گواہی ہو جائے پھر قبول کرے گا خط کو تو کہتے ہیں وہ یوقبلو کتاب القاضی الاقاضی الْقَاضِ قبول کیا جائے گا کتاب القاضی قاضی کو فل فقوقی یعنی یوں, یوں ترجمہ کرنے قبول کیا جائے گا ایک قاضی کے خط کو دوسرے قاضی کی طرح الحقوقی تمام حقوق کے اندر اذا شہیدہ بھی جب اس شہیدہ بھی ہاضم خط کو راجے کتاب کو راجے کریں جب گواہی دے دی جائے اس خط کی ایندہ اس دوسرے قاضی کے پاس ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی جب گواہی دے دی جائے اس خط کی اس دوسرے قاضی کے پاس کہتے ہیں فَإن عَلَى قَسْمٍ حَكَمَ بھئی صورت مسئلہ یہ آپ قاضی بنے ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک مداحی آیا مداح کو لے کر آیا دعویٰ کیا کہ اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے اور گواہ بھی لے آیا آپ نے گواہ طلب کی اس نے فوراً گواہ پیش کر دیے جب گواہی پیش ہو گئی تو قابل اعتماد آدمیوں کی اب فاضی پر فرض ہے کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے چنانچہ آپ نے بھی فیصلہ کر دیا کیونکہ دونوں فریق یہاں موجود ہیں تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں جب فیصلہ کر لیں تو پھر اس کو رجسٹر میں لکھوا لینا لکھوائے بھائی فاضی کیا کرے کوئی اب نیک اور صالح آدمی کو اپنا کاتب مقرر کرنا چاہیے قاضی کو جو قاضی کے پاس آنے والے تمام معاملات کو لکھتا جائے گا ان کے مطابق بھائی اور نیک ہونا چاہیے سالح قابل اعتماد آدمی ہونا چاہیے بھائی تو آپ کے پاس جو گواہی آئی اس گواہی کو بھی لکھوا لیں اس فیصلے کو بھی لکھوا لیں کہ فلاں مسئلے میں میرے پاس فلاں فلاں آدمی آئے تھے فلاں نے دعویٰ کیا تھا فلاں پر اور پھر اس نے فلاں فلاں کو گواہ کے طور پر پیش کیا اور میں نے پھر اس مسئلے میں یہ فیصلہ کیا ہے ساری تفصیل لکھ لے گئی سمجھ میں آیا یہ وہ صورت ہے جب دونوں فریق حاضر ہیں دیکھیے وہی وہ بات ذکر کر رہے ہیں فن شہید و اعلیٰ اگر گواہی بھی گواہوں نے اعلیٰ خاصمین کسی قسم پر یعنی فریق مخالف پر ایسا فریق مخالف حاضرین جو وہاں پر حاضر ہے کا کام ابھی تو قاضی فیصلہ کر دے گا اس گواہی کی وجہ سے وقتا تب بحکمه اور اپنے فیصلے کو لکھ لے گا و ان شاہدو بغیر حضره خصمه لم يحکم اپ اس صورت ذکر کرنے لگیں کتاب القاضی ال القاضی کی تفصیل بتلائیں گے بھائی کیسے لکھے گا یاد रखिए صورت یہ تفصیل سن لو بھائی مثلاً بھائی آپ قاضی کے پاس آئے لاہور میں آپ کا ایک غلام ہے جو آپ سے بھاگ گیا ہے اسلام آباد میں کسی آدمی کے پاس آپ کو پتا چلا وہ غلام موجود ہے بھائی یا آپ کی کوئی چیز ہے گاڑی وغیرہ چوری ہو گئی آپ کو پتا چلا اسلام آباد میں کلا آدمی کے پاس موجود ہے آپ اس قاضی کے پاس آتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں قاضی کہتا ہے فریق مخالف کی در ہے آپ نے کہا وہ تو اسلام آباد میں رہتا ہے تو قاضی کہتا ہے آپ کے پاس بیینہ ہے اس مسئلے میں آپ کہتے ہیں جی ہاں بینہ ہے بھائی تو وہ ساری تفصیل میرا غلام غلام ہے یہ نام ہے اس قسم کا خلیہ وغیرہ سارا کچھ ذکر کر دیں گے تاکہ کہیں کہ غلطی وغیرہ نہ ہو سارا کچھ ذکر کر دے گا اور پھر اس پر کہے گا وہ میرا غلام ہے اسلام آباد میں है آدمی کے پاس ہے یہ करता گواہ میں پیش کرتا ہوں بھائی قاضی تحقیق کروا لیتے یہ گواہ عادل ہیں اور وہ گواہی دے دیتے ہیں بھائی تو قاضی کیا کرے گا ان دونوں کی گواہی کو لکھوا لے گا لیکن فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ فریق مخالف کہاں رہتا ہے اسلام اب وہ اسلام آباد کے قاضی کو لکھت لکھے گا تو میں آیا خط کے اوپر لکھ دے گا کہ یہ لاہور کے قاضی کی طرف سے ہے اسلام آباد کے قاضی کے نام کہ میرے پاس فلاں فلاں دو آدمی آئے انہوں نے گواہی دی ہے اس بات پر کہ ایک غلام ہے جس کا یہ نام ہے اور فلاں آدمی کے پاس ہے اور یہ یہ غلام کا خلیہ ہے اور ان گواہوں نے گواہی دی ہے کہ یہ غلام اس مدعی کا ہے بھائی کس کا ہے اس مدعی کا ہے تو ان دونوں کی گواہی کو میں آپ کے پاس روانہ کر رہا ہوں چنانچہ یہ خط جب قاضی لکھ لے گا تو اس خط پر دو گواہ دو مردوں کو گواہ بنا لے یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لے بھائی اور ان کو جن کو گواہ بنا رہے ہیں ان کے سامنے یہ خط پڑھ کر ان کو سنائے بھائی میں نے اس خط میں یہ یہ لکھا ہے تم گواہ رہنا بھائی کیا کرنا تم گواہ رہنا تم نے میرا یہ خط پہنچانا ہے اسلام آباد کے قاضی کے پاس تو یہ گواہ رہنا میں نے اس خط میں یہ یہ لکھا ہے تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے کیا لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے وہاں جا کر پھر گواہی دینی ہے جب ان کو گواہ ان کو خط سنا دیا اب قاضی کیا کرے گا اس خط کو بند کرتا ہے مہر لگا دیتا ہے ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ لو بھائی لے جاؤ خط کو مدعی بھی ساتھ چل پڑا اسلام آباد کے قاضی کے پاس پہنچ کے اسلام آباد کے قاضی نے پوچھا ہاں بھائی کہاں سے آئے کیسے آئے کیسے انہوں نے کہا ہمیں لاہور کے قاضی نے بھیجا ہے اور یہ خاتہ پلا پلا آدمی پر اس کا کسی نے دعویٰ کیا ہے اس, اس چیز کا تو قاضی اس سے فوراً خط وصول نہیں کرے گا فوراً خط بلکہ وہ جس کے خلاف دعویٰ ہے اس کو بلوائے گا وہ غلام جس پر دعویٰ ہے اس کو بھی بلوایا جائے گا جب وہ دونوں فریق مخالف حاضر ہو گیا غلام آ گیا اب قاضی ان کے سامنے خط وصول کرے گا گواہوں سے کیا کر رہا ہے ان فریق مخالف کے سامنے خط وصول کرے گا کیونکہ یہ خط گواہ دو گواہوں کی گواہی کے درجے میں ہے اس کی وجہ سے کیا ہونا ہے فیصلہ ہونا ہے اس لیے لہذا اب ان کے سامنے وصول کرے گا ان سے پوش. ان کے سامنے خط لے گا ان سے اور پھر ان پڑھ کر سنائے گا کہ یہ یہ مسئلہ ہے تمہارے غلام کا فلاں آدمی نے دعویٰ کیا اور اس پر دو گواہ بھی پیش کر دی ہیں چنانچہ تم یوں کرو بھائی کہ غلام کو اب لاہور روانہ کرو وہاں وہ گواہ اس کو دیکھ کر پھر گواہی دیں گے کہ یہی وہ غلام ہے جس کی وہ بات کر رہے تھے یا وہ کوئی اور غلام ہے سمجھ میں آئی بات بھائی غلام اگر اس لیے کا ہوا پھر ٹھیک ہے یہ تو لاہور لاہور بھیجیں گے اگر پلیے کا ہی نہ ہوا پھر تو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اب اس غلام کو کیا کرے گا قاضی بھجواتا ہے اور فریق ہے مخالف صاحب جانا چاہے جائے نہیں جانا چاہتا نہ جائے غلام پھر پہنچا لاہور کے قاضی کے پاس تو یہاں پر بھائی اور ہاں غلام کو بھیجنے لگا ہے کہتے ہیں اس کے گلے میں کوئی ایسی چیز ڈال دے جس پر مہر وغیرہ لگا دے تاکہ کوئی غلام تبدیل نہ کر دے لاہور پہنچے تو وہ مداحی اس غلام کو غیر کر کے کوئی اور غلام پیش کر دے اور گواہ کہیں ہاں بھائی ہاں یہ وہی غلام ہے جو آپ کا تھا بھاگا تھا سمجھ میں آیا تو اس طرح دھوکہ کیا جا سکتا ہے تو غلام کے گلے میں کوئی چیز ڈال دے گا جس سے اس تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا مہر لگا دی اوپر بھئی. اب وہ غلام پہنچے لے کر قاضی لاہور کے پاس قاضی لاہور نے پھر گواہوں کو بلوا لیا ہاں بھائی یہی ہے وہ غلام جس کی تم نے گواہی دی تھی وہ کہتے ہیں ہاں یہی ہے غلام اب قاضی کیا کرے گا پھر خط بھیج دے گا قاضی اسلام آباد کے پاس کہ جی ہاں یہی یہ ہے وہ غلام جس کی انہوں نے گواہی دی تھی لاہور والا قاضی ابھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا مانا نا کیونکہ فریق مخالف موجود نہیں ہے اگر وہ موجود ہے پھر تو ٹھیک ہے فیصلہ ہو جائے گا اگر وہ موجود نہیں تو فیصلہ نہیں کر پھر غلام اس کے پاس جائے گا وہ اب فریق مخالف قاضی اسلام آباد فریق مخالف کو بلوائے گا اور اس کے سامنے پھر کیا کر دے گا اب فیصلہ کر دے گا اور غلام مدعی کے حوالے کر دیا جائے گا سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی اب یہی تفصیل صاحب خدوری بھی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ ان شہید وغیرہ غواتی خسمی ہی لمح اور اگر گواہ گواہی دے دیں فریق مخالف کی موجودگی کے بغیر ہی اس شخص کا جو قسم ہے اس کی موجودگی کے بغیر گواہی دے دیتے لمبا فیصلہ نہیں کرے گا کیونکہ غائب کے خلاف فیصلہ جائز نہیں وکا طبہ بھی شہادتی اور لکھوے گا اس گواہی کو مقصوب ولہی تاکہ فیصلہ کرے اس گواہی کے ذریعے کون کا کو فیصلہ کرے گا المقوب ول ہی وہ قاضی جس کی طرف خط لکھا گیا ہے وہ مقصوب اللہ قاضی یعنی اسلام والا ولا اقبل کتاب ہے اللہ بھی بِشَ... او شہادتِ رجولینی <رَعَتَيْن> اور وہ مکتوب اللہ قاضی جو ہے وہ اسلام آباد والا وہ قبول نہیں کرے گا خط کو اللہ بھی شہادت رجولینی اور جول مگر <رَعَتَيْن> یہ مگر دو آدمیوں کی گواہی کے ساتھ یا ایک مرد اور دو عورت کی عورتوں کی گواہی کے ساتھ وہ عجبر الکتاب <عَلَيْهِم> اور یہ قاضی لاہور جو ہے جو خط لکھ رہا ہے اس پر واجب ہے کیا واجب ہے یعنی قرال کتاب ان گواہوں پر بھی وہ خط پڑے لیا معافی تاکہ وہ جان لے اس کو جو اس خط کے اندر ہے انہیں بھی پتہ لگ جائے خط میں کیا لکھا ہے سم یک مہو پھر کیا کرے قاضی اس پر مہر لگا کر بند کر دیا مہر لگا دیا کوئی نہیں کھول سکتا و يسلمه الیہم اور یہ خط ان گواہوں کے سپرد کر دے گا وہ اذا وصل الى القاضی اور جب یہ خط پہنچے قاضی اسلام اباد کو لم يقبله الا بحضره الخصم تو وہ قبول نہیں کرے گا اس خط کو مگر یہ کہ فریق مخالق بھی موجود ہو اسے بھی بلوائے گا فاذا سلمه الشهود الیہ پس جب گواہوں نے یہ خط سپرد کر دیا اس کے یعنی وہ فریق مخالفی موجود ہے اس کے سامنے اس کے قاضی کے سپرد کر دیا نہ ہی تو قاضی کیا کرے گا اس کی مہر دیکھے گا کہ مہر صحیح لگی ہوئی ہے لاہور سے قاضی کا ہی خط ہے یہ تبدیلی تو نہیں کی کہیں کسی نے فائدہ شہید پر جب وہ گواہ گواہی دے دیں ان کتاب فلان قاضی کہ یہ خط ہے فلان قاضی کا یعنی لاہور والے قاضی کا سلامہ اور اس نے ہمیں یہ خط سپرد کیا تھا فی مجلس حکم ہی اپنے مجلس حکم میں فیصلے کی مجلس میں یعنی اپنے جہاں فیصلے کرتا ہے وہیں یہ خط ہمیں دیا تھا فی مجلس حکمی ہی ہی، حکم اور قضا کا ایک مانا اپنی مجلس حکم اور مجلس قضا کے اندر اس, قاض، اس لاہور والے قاضی نے ہمیں یہ خط دیا تھا وقارہ آہ اور اس نے یہ خط ہم پر پڑا بھی تھا وقاتہ اور اس نے اس پر اس نے اس پر مہر بھی لگائی اب قاضی اسلام آباد اس خط کو کھولے گا وہ قرآ الخنی اور اس کو پڑھے گا اس فریق مخالف پر وہ الز مح اور لازم کر دے گا اس پر جو اس خط میں ہے وہ اس پر کیا کر دے گا <متحدث> لازی اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا میں نے بس تفصیل بتلا دیے جتنی جس کی ضرورت ہو اس کے مطابق اگر صرف کس کی ضرورت ہے اگر صرف دین کی بات ہے اس نے میرا دو لاکھ روپیہ دینا ہے دو لاکھ روپیہ دینا ہے تو اب تو وہ دو لاکھ روپیہ لاہور واپس بھجوانے کی ضرورت ہے نہیں بھائی اس میں تو کوئی ضرورت وہ وہیں پر فیصلہ کر دے گا کیونکہ اب بھی موجود مدالیہ بھی آ چکا اور خط کے ذریعے دو گواہوں کی گواہی بھی آ چکی ہے اس لیے کہ لازم کر دے جو اس خط میں خلاف اب فیصلہ کر دے ولا کتاب القازی اور قبول نہیں کیا جائے گا کتاب القاضی کو حدود اور وَلَيْسَ لِلْقَاضِ کسی کو ادا رام کرتا ہے دوسرے نائب کو بٹھا دیا اپنی جگہ بھائی تو کیا نائب بنا سکتا ہے کہتے نہیں بھائی قاضی کے لیے اپنا نائب بنانا جائز نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا ہاں اگر قاضی کو گورنر کی طرف سے اجازت ہے خاکم خلیفہ کی طرف سے اجازت ہے کہ بھائی تم اپنا نائب بھی بنا سکتے ہو یا جیسے تمہارا دل کرے ویسے کرنا تو پھر اب نائب بھی بنا سکتا ہے یہ مانا بھل سلیقاضی خلیفہ اور جائز نہیں ہے قاضی کے لیے کہ وہ خلیفہ بنائے یعنی نائب بنائے ال الخذ خزاں پر اللہ وزا اللہ کا مگر یہ کہ سپر کیا جائے اس کے نائب, کا, نائب بنانے کا اختیار صورت یہ بھائی بھائی کتاب و آداب القاضی کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ قاضی کے لیے اولا یہ ہے کہ وہ مشتحد ہونا چاہیے بہتر کیا ہے اب دیکھیے ایک مسئلہ ہے اس کے اندر صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا رہا ہے صحابہ با صحابہ فرماتے یہ مسئلہ اس طرح ہے با صحابہ فرماتے یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے اب یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہوا اس مسئلے کے اندر قاضی مشتحد نے مشتد کے پاس اس قسم کا معاملہ آ گیا اب دو صحابہ کی دو رائے ہیں قاضی ان میں سے ایک رائے کو اختیار کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے ایک رائے, ایک رائے کو اختیار کر لیا قاضی نے تو اب با... فیصلہ کر دیا اس نے تو کہتے ہیں یاد رکھیے اب اس آ... یہ... اب دوسرا قاضی اس حکم کو توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا بعد میں یہی معاملہ کسی دوسرے قاضی کے پاس چلا گیا تو دوسرا قاضی اس پہلے قاضی کے حکم کو توڑ نہیں سکتا سورج سمجھ میں آ گئی اس لیے کہ اس مسئلے پر کہتے ہیں اب اجماع ہو گیا کیا ہو گیا اجماع آپ اگلے سال پڑھیں گے بھائی کہ مشتحدین کسی معاملے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ مسئلہ کس طرح ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہر ایک کی رائے ہو کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے تو پہلے تو اس میں اختلاف تھا صحابہ بات کہہ رہے ہیں اس طرح ہے بعض اس طرح مسئلہ مختلف ہی ہے لیکن اب یہ قاضی جو متحد ہے اس نے بھی کہہ دیا یہ مسئلہ اس طرح ہے اشتہاد کے ذریعے تو اب گویا مسئلے پر کیا ہو گیا اجماع ہو گیا اس قاضی کی رائے بھی ان کے ساتھ مل گئی اب جب اجماع ہو گیا اب دوسرے قاضی کے لیے اس کو توڑنا جائز نہیں ہے بھائی ہاں اگر قرآن اور حدیث یا اجماع کے خلاف ہو یا ایسا قول ہو جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ پھر توڑ, وہ توڑ دے گا کیا کرے گا توڑ دے گا تو کہتے ہیں حکم و حاکمین اور جب اٹھایا گیا یعنی پہنچایا گیا قاضی کے پاس کسی اور حاکم کا فیصلہ تو اسے نافذ کر دے قاضی اسے توڑے نہ بلکہ اسے کیا کر دے نافذ کرے گا سمجھ میں آیا مگر یہ کہ وہ فیصلہ کتاب اللہ کے مخالف ہو ابھی سنت آیا سنت کے مخالف ہو ابھی اجماع کے مخالف ہو اور یقون قولہ دلیل لہو یا ایسا قول ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو پھر ان کو نافذ نہ کرے ولا يقضي القاضي على غائب اور قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا کسی غائب کے خلاف الا ان يحضر من يقوم مقامه مگر یہ کہ حاضر ہو کوئی ایسا شخص جو اس کا قائم مقام ہو۔ غائب کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کا قائم مقام یعنی اس کا کوئی وکیل وغیرہ وہاں موجود ہو کیونکہ وکیل بھی کیا ہوتا ہے کسی آدمی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو اس آدمی فریج مخالف کا خود ہونا یا اس کے وکیل کا ہونا ضروری ہے پھر فیصلہ کر سکتا ہے اس کے خلاف وہ حق کام رجلانی رج الم نہ ہوما اچھا بھائی یہ تو قاضی کی بات تھی قاضی تو جو وہ ہے جسے خلیفہ نے مقرر کیا یا گورنر نے مقرر کیا اور اسے بلایا عامہ حاصل ہے تمام لوگوں پر بھائی سب کے خلاف جو مسئلہ ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے بھائی بھائی آپس میں کوئی لوگ آپس میں کسی کو حاکم بنا سالف بنا لیتے ہیں بھئی زید اور عمر کا جھگڑا ہوا انہوں نے بکر کو آپس میں سالس بنا دیا کہ چلو بھئی تم ہم دونوں کے درمیان کیا کر دو اس مسئلے کے اندر فیصلہ کر دو اس کو کہتے ہیں حاکم کیا کہتے ہیں یہ جو ثالث ہے جو فیصلہ کرنے والا تو آدمیوں نے بنایا بھائی وہ فیصلہ کرنے والا ہے نہیں لیکن ان دونوں نے کیا کر دیا یعنی وہ قاضی نہیں ہے لیکن ان دونوں نے اسے اپنے معاملے میں کیا بنا دیا حکم بنا دیا تو یہ ثالث ہے بھائی سمجھ میں آیا تو کیا یہ بنانا جائز ہے یا جائز نہیں بھائی کہتے ہیں بھائی جب وہ دو آدمی حکم بنا رہے ہیں اور وہ اس پر راضی ہیں تو اس کا حکم بننا صحیح ہے لیکن اس کے لیے پھر وہی صورت ہے مانا حکم صرف وہ شخص بن سکتا ہے جو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور قاضی وہ بن سکتا ہے جو شہادت کا اہل ہے اور شہادت کون شہادت کا اہل کون ہے جو عاخل بالغ مسلمان ہو عادل ہو اور محدود فلقذف نہ ہو بچہ نہ ہو کافر نہ ہو غلام نہ ہو وغیرہ تفصیل تفصیلات پڑھ چکے ہیں تو کہتے ہیں وہ ادا حکم رج اللہ نی رجل بے نہما جب حکم بنا دیا دو آدمیوں نے کسی آدمی کو اپنے درمیان ورض اور یہ دونوں راضی ہو گئے بے ہی اس کے فیصلے پر جاگا تو یہ جائز ہے ادا کانہ بفت الحاکمی جب کہ وہ حاکم کی صفت پر ہو یعنی قاضی کی صفت پر ہو یعنی قاضی والی شرائط اس میں پائی جائیں غلام کو محدود کو واطی وبی اور فاصف اور بچے کو ان میں سے کسی کو نہیں بنا سکتے حکم کیونکہ اہل شہادت نہیں ولی فل واحد مین المحکیمین اچھا دو آدمی نے مل آدمی کو فیصلہ کرنا ہے سمجھ میں آیا؟ اور یہ دونوں کہ ہم دونوں راضی ہوں گے آپ کے فیصلے پر تو یہ حکم بن گیا کیا آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں کہتے ہیں हैं فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے اگر ایک بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں नहीं مجھے نہیں پسند میں مجھے تمہارا فیصلہ نہیں قبول تم میں मैं حکم قبول नहीं کر تو بس مولانا حکم اب وہ نہ رہا ختم ہو گیا کیونکہ ان دونوں نے خود اس کو اپنے اوپر ولایت دی تھی اور فائت سے پہلے خود ہی کیا کر دیا اب اسے ختم کر دیا۔ ورنہ اسے دوسرے, کسی کو دوسرے پر کوئی ولایت نہیں ہوتی مولانا نہ. ہاں قاضی کو سب پہ ولایت ہوتی ہے اور یہاں ان دونوں نے اس کو حکم بنایا تھا اپنے اوپر ولایت دی تھی کہ جو ہم دونوں کے خلاف جس کے خلاف جو بھی فیصلہ کرو گے ہمیں کیا ہوگا اس مسئلے میں وہ قبول ہوگا تو خود ولایت دی تھی اور فیصلے سے پہلے خود ہی کیا کر دیا اس ولایت کو ختم بھی کر دیا درست ہے بھائی تو کہتے ہیں ولیک کل واحد من المحکمین محکم وہ جو حکم بنانے والے ہیں اور جائز ہے ہر ایک کے لیے من المحکمین وہ جو حکم بنانے والے ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے یار کہ وہ رجوع کر لے مالم یحکم عالیہ جب تک کہ حکم نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا حکم علیہ لذیمہ ہوما اور جب وہ فیصلہ کر دیں ان دونوں پر لازیمہ ہوما تو ان دونوں پر کیا ہوگا لازم وہی انہوں نے خود تھی اب وہ جو بھی فیصلہ کر دیتا ہے وہ لازم ہوگا ان پر نافذ کیا جائے گا و اذا رفع حكمه الى القاضي فوافق مذهبه ام ضاه هو وان خالفه ابطله پھر وہ مولانا وہ مجتہد کی مسئلے کی بات اگئی مجتہد کی اختلافی مسئلہ ہے حکم نے اس میں فیصلہ کر دیا۔ یہ تو صحابہ کے زمانے سے اس میں اختلاف چلا آ تھا۔ حکم نے ایک فیصلہ کر دیا ایک قول کو اختیار کر لیا۔ تو پچھلے مسئلے میں آپ نے پڑھا اگر کوئی قاضی ایک قول کو اختیار کرتا ہے تو دوسرا قاضی اس کے قول کو اور اس کے فیصلے کو توڑ نہیں سکتا لیکن اگر حکم فیصلہ کرتا ہے تو اب قاضی پر اس کا فیصلہ ماننا لازم نہیں ہے وہ اس کے فیصلے کو توڑ سکتا ہے اگر اس کے مذہب کے مخالف ہے اگر موافق ہے تو پھر تو چلنے دے پھر توڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہاں اگر اس کے مخالف ہے تو اسے کیا کر سکتا ہے تو توڑ سکتا ہے اس لیے کہ حکم کو ولایت ان دو آدمیوں پر حاصل ہے قاضی وغیرہ پر ولایت حاصل <وش> نہیں تو ان کے لیے اس کی بات ماننا بھی ضروری نہیں قاضی کے لیے بھائی تو کہتے ہیں جب پہنچایا گیا اس حکم کا فیصلہ قاضی تک سمجھ میں <وش> اور اس مختلف ہی مسئلے میں تھا فوا فقا مذہب بس وہ فیصلہ موافق ہوا قاضی کے مذہب کے ہو تو اسے کیا کرے اسے نافذ کرے یعنی جاری رکھے اسے چلنے دے وہ ان خالا فاحو اور اگر اس قاضی کے مذہب کے مخالف ہے وہ فیصلہ اب تعالیٰ ہو تو اسے کیا کر دے باطل کر دے اسے توڑ دے ولاحم پھر حدود اول کے ساتھ بھائی حدود کے کے مسئلے میں حکم بنانا جائز نہیں ہے وہ انحق کا ماحوفی دم الخط حاکم ہاں بھائی غلطی سے ایک آدمی سے دوسرا آدمی قتل ہو گیا وہ فیصلے کے लिए انہوں نے ایک کو سالس بنا دیا اس خالص نے بیت کا فیصلہ کر دیا کیا کیا بیت اور دیت کس پر آیا کرتی ہے قتل خطا میں عاقلہ پر آتی ہے قبیلے والوں پر آتی ہے تو کہتے ہیں مولانا اب اس کا حکم قبیلے والوں پر نافذ نہیں ہوگا کیوں نہیں نافظ ہوگا بھائی کہتے ہیں وجہ یہ ان دو آدمیوں نے اس کو اپنے اوپر ولایت ولا سارے قبیلے والوں نے اس سال کو اپنے اوپر ولایت نہیں دی تو ان پر نافذ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ ان حق کا ماہ فی دمل خاتا اگر ان دونوں آدمیوں نے حکم بنایا اس سالس کو, اس شخص کو فی دمل خاتا دم خطا کے اندر یعنی قصل خطا کے اندر وہ فضل حاکل عقلتی تھی تو فیصلہ کرتی حاکم نے عاقلہ پر دیت کا لمحان پکم ہو تو کا حکم نافذ نہیں ہوگا وہ عجوز مال بیہینہ تھا وزی بن نفلی ہاں یہ بھی جائز ہے خالد کے لیے کہ وہ بیہ سنیں اور اسی طرح کے وہ فیصلہ کرے انکار کے ذریعے قسم کسی کو دیتا ہے وہ انکار کرتا ہے تو اس کے ذریعے فیصلہ کرنا بھی درست وجہ یہ کہ طریقہ ہی ہے اسی طرح فیصلہ کیا جاتا ہے شلوینا کے ذریعے ہوگا یا قسم وغیرہ پر یا اسے انکار پر وہ حکم الحا کی ملی اب و وضاحتی بات بھائی آپ نے پڑھا تھا کوئی شخص کوئی شخص کیا کرتا ہے اپنے والد کے حق میں گواہی دے تو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے قبول نہیں کریں گے بیٹے کے حق میں یا بیوی کے حق میں گواہی دے تو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے نہیں کیونکہ اس کے کی اندر اس کا اپنا فائدہ ہے تو ان کی ان کے حق میں گواہی قبول نہیں ان کے خلاف کیا ہے اس کی گواہی قبول اسی طرح کوئی قاضی یا حاکم اپنے والد اپنے والدین یا اولاد یا بیوی کے حق میں کوئی فیصلہ کرے وہ فیصلہ باطل ہے درست نہیں ہاں ان کے خلاف کرتا ہے تو فیصلہ صحیح ہے سمجھ میں آیا کیونکہ بدگمانی آتی ہے ان کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے تو کیونکہ ان کا فائدہ دراصل اس کا اپنا فائدہ ہے تو کہتے ہیں وہ حکم الخاکمی اور حاکم کا فیصلہ کرنا لی ابوائی اپنے والدین کے لیے ووالدی ہی اور اپنی اولاد کے لیے وضاحجہ دِی اور اپنی بیوی کے لیے باطل یہ کیا ہے یہ باطل ہے چلیے بس مولانا المرام اللہ علیہ کلام